صلاة والسلام يا نبی اللہ آلک يا نور نوئی تو سن تل اٹکاف میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین الحمد للہ زبجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تین روزہ حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت روزانہ رات مدنی مذاکروں میں آزمین حرمین کی تربیت فرما رہے ہیں بے شمار مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں اور اسی سلسلے میں سیکھنے سکھانے کے ہلکے دن میں بھی لگا کرتے ہیں آج جس موضوع پر مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں سفر حرمین کی چند مفید احتیاطیں اللہ نے چاہا اگر یہاں موجود بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو اس بار سفر حرمین کو جا رہے ہیں یا جو جاتے رہتے ہیں آئندہ جانے کا پروگرام تو ہم سبھی کا ہے انشاءاللہ اللہ اور وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا برائے کرم اپنے کام کاج کو چھوڑ دیجیے اگر اس سال آپ حج پر جا رہے ہیں تو اس بیان کو آج کے اس موضوع کو بہت زیادہ توجہ سے سنیے گا یہاں اسلامی بھائی جن کے پاس ڈائری اور قلم ہیں وہ اپنے ڈائری اور قلم نکال لیجئے اللہ نے چاہا اگر یہ مدنی پھول آپ نے نوٹ کر لیے اور ان پر وہاں جا کر عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی یہ امیر علیہ سنت سے الحمد سیکھے ہوئے مدنی پھول ہیں تجربات کی روشنی میں تجربہ کار جو حاجی ہیں ان سے حاصل کیے گئے ہیں تو ان اللہ آپ کو اس سفر میں بڑی آسانی ہو جائے گی اگر آپ توجہ سے سنیں گے اور جو اس بار نہیں جا رہے اگر وہ بھی نوٹ کر لیں اور یہ اچھی نیت شامل کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ یہ باتیں سیکھ کر میں اللہ نے چاہا تو دیگر حاجیوں تک پہنچاؤں گا کسی کا سفر آسان ہو جائے گا کسی کو آسانی مل جائے گی انشاءاللہ وہ میرے لیے وہاں دعا کر دے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا تو سارے سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ آئیے بیان سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں سرکارد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے عالیشان ہے بن صلی علیہ صلاً علیہ عشرہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا پھر آگے فرمایا منص علی علیہ صلی اللہ علیہ نیتا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا اللہ عز اس پر جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا اللہ عز اس پر سو مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا پھر فرمایا ومن وہ علی میتن صلی اللہ علیہ الفا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر ہزار مرتبہ رحمت نازل فرمایا پھر کیا فرمایا الفن جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجا ذرا غور سے سنیے گا کیا بشارت دے رہے ہیں ہزار مرتبہ درود پڑھنے والے کو زحمت کتیف کتیفی علا بابل جنا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو جائے گا ہم مسجدوں میں یہ اعلان سنتے ہیں کہ سفے درست کر لیں کاندھے سے کاندھا ملا لیں ذرا غور کیجیے جنت میں داخلے کے وقت ایک عاشق رسول ایک غلام رسول کی تو تمنا یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے مگر خوش نصیبی کی انتہا دیکھو نبی پاک فرمارے جنت میں ایسے میرے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا اے خوش نصیب حاجیوں اے ہر میندین کی تمنا دل میں رکھنے والو ہزار مرتبہ درود پڑنے میں بہت وقت نہیں لگتا اگر اپنے روزانہ کے معمولات کو دیکھیں تو ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو روزانہ بہت سارا وقت بس میں گاڑی میں سکوٹر پر یا پیدل چلتے ہوئے گزارتے ہیں کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے نوکری پہ جانا ہوتا ہے کام پہ جانا ہوتا ہے مسجد میں جانا ہوتا ہے یہ سفر جو ہمارا ہے اگر اسی سفر کو ہم درود پاک پڑھنے میں صرف کر لیں تو ہزار مرتبہ درود پاک کوئی معاملہ نہیں روزانہ آدھا پونا گھنٹہ کسی ایک اسلامی بھائی کو کسی نہ کسی طرح سفر کرنے میں اس کا وقت گزرتا ہے اب بدقسمتی یہ کہ سفر کے دوران بھی گاڑی چلاتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے یہاں تک کہ پیدل چلتے ہوئے لوگوں نے وہاں بھی گنا کا انتظام کیا کہ گاڑی میں گانے سنتے ہیں بس میں گانے لگا لیے پیدل چل رہے ہیں تو واک مین لگا کے جناب گانے سن رہے ہیں اگر یہی وقت درود پاک میں ذکر اللہ میں صرف کیا جاتا ذرا غور کیجئے سفر کے دوران اموات بھی ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے گانے سنتے سنتے میوزک سنتے سنتے موت آ گئی تو کیا بنے گا ایک واقعہ مجھے یاد آیا ایک ملک میں ایک نوجوان بڑی تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی اس طرح تباہ ہو گئی کہ اس نوجوان کی لاش کو گاڑی کو کاٹ کر نکالنا پڑا مگر جب کاٹ کر گاڑی سے لاش نکالی تو اس وقت بھی گاڑی میں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی سچ بتاؤ کیسی موت چاہتے ہو میوزک سنتے سنتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گانے سنتے سنتے یہ آقا علی سرات وسلام پر درود پڑھتے پڑھتے خوش نصیب میں وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے پڑھتے ذکر اللہ کرتے کرتے دنیا سے جاتے ہیں جب وہ سوتے ہیں نا شاعر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن جب ان کی آنکھ کھلے گی تو کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے تو سفر میں بالخصوص ذرا سوچیں یہ راستے ہمارے گناہ کے گواہ بنتے ہیں ہم گاڑی میں جاتے ہوئے گانے سن رہے ہیں بائک پر پیدل چلتے ہوئے بری باتیں کر رہے ہیں اگر یہی راستے درود پڑنے کے گواہ بن جائیں یہی راستے ذکر اللہ کرنے کے گواہ بن جائیں بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے آپ ایک راستے سے گزرتے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک گلی کراس کی ایک روڈ کراس کیا واپس آ گئے اور دوبارہ اسی راستے سے نکلے کسی نے پوچھا حضرت پھر فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ اس گلی سے اس روڈ سے گزرتے ہوئے میں ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے تو نیت کیجیے ان شاء اللہ بالخصوص, بالخصوص جو ہرمین جا رہے ہیں ہج پر جا رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں ارے آپ کو تو بہت پیدل چلنے کا موقع ملے گا گھر سے لے کر ہرم تک ہرم میں طواف طواف کے بعد صحیح صحیح کے بعد پھر گھر آنا مینو سفر ہوگا اگر ہاتھ میں تسبی ہو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور یاد جانا میں گم ہو کر درود پڑتے چلے جائیں اور مکے میں ایک درود پڑو گے نا تو دنیا میں کہیں اور پڑو گے تو ایک لاکھ درود پڑنے کا سوا مکے میں مل جائے گا مدینے میں ایک درود پڑھیں گے پچاس ہزار مرتبہ درود پاک پڑنے کا سوا تو انشاءاللہ اللہ یہاں بھی اور جب وہاں بھی جائیں گے تو بہت کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑ لے سلو الحبیب تعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں ابھی تھوڑی دیر پہلے مبلغ دعوت اسلامی ابوالبنتین لبے کی یاد کرا رہے تھے اور جس والانہ انداز میں جس محبت بھرے انداز میں یہاں ہزاروں اسلامی بھائی مل کر لبے کی صدا بلند کر رہے تھے وہ مناظر نگاہوں میں پھر, پھر گئے کہ جب حاجی اپنے گھر سے روانہ ہو کر جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں لبیک کی گویا سدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں بلکہ ایسا بھی دیکھا کہ جہاز میں جب نیکات کریب آتی ہے تو کوئی ایک حاجی شوق میں فرتے شوق میں جب لب کی صدا بلند کرتا ہے تو پورا ہوائی جہاز جو ہے وہ لبیک کی صداوں سے گونجنے لگتا ہے پھر جب حاجی جہاز سے اترتے ہیں بس میں جاتے ہیں تو کوئی ایک دیوانہ حاجی فرتے محبت میں جذبات میں آ کہ میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا عرب کی سرزمین پر پہنچ گیا وہ لب کی صدا بلند کرتا ہے تو اب پورے بس کے اندر لب کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے جب مکہ پاک قافلہ پہنچتا ہے پھر لبیک کی صدایں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے فیضان مدینہ تو پہنچا دیا یہاں اس حج تربیتی اجتماع میں ان حج پر جانے والے آشقان رسول کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب کر دیا یہ سفر ہر پر جانے والوں کے ساتھ یہاں اپنے وطن میں لبیک پڑنا بھی نصیب کر دیا اب میرے رب سے دعا ہے کہ مولا ہمیں حقیقی معنوں میں احرام کی چادریں پہن کر وہاں سفر پر روانہ ہو کر لبیک اللہ لبیک اپنی حاضری لگانے کی ہمیں بھی توفیق نصیب ہو جائے ہمیں بھی یہ شرف مل جائے آئیے مل کر اسی تمنا میں ذرا تصور میں ڈوب کر دیکھے لبیک جب بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کا معنی ضرور ذہن میں رکھیے گا ذرا سوچو تو صحیح یہ معنی کیا ہے اس کے میننگ کیا ہے لبیک اللہم میں لبیک حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں لبیک لا شہ کلا کلب لب کہیں گے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے آئیے اس تصور میں ڈوب کر مل کر لب بیک پڑھتے ہیں لب کم کلا کل کلب لا چری کل کم لبئی کلا لکول ملک لاد لبئی لبئی کلا لکول ذرا سوچیے پیارے اسلامی بھائی دنیا میں کسی کو حاضری لگاتے ہیں اسکول میں دفتر میں حاضری لگتی ہے فلا ہے وہ کہتا ہے لب پریزنٹ اپنی حاضری لگاتا ہے اس کا دماغ اس صدا پر ہوتا ہے کانشیس ہوتا ہے توجہ ہوتی ہے اور بعض اوقات حاجیوں کو دیکھا لب پڑھتے ہیں دل کہیں اور ہے دماغ کہیں اور ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ارے لب تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو جانی چاہیے امام زین العابدین عابدوں کے امام ہیں ذرا سنیے جب وہ لب پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوتا تھا امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی لبیک پڑھتے بلکہ جب آپ نے حز میں حج کیا احرام باندھا تو چہرہ مبارکہ کا زرد ہو گیا لب نہ کہا لوگوں نے عرض کی آپ لب نہیں پڑھتے اور باتیں مجھے ڈر ہے جواب میں لا لب نہ کہہ دیا جائے عرض کی احرام باندھ کر لب کہنا ضروری ہے آپ نے لب پڑھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اختتام میں حج تک یہی صورت رہی امام زین اللہ جب بھی لب کہتے بے ہوش ہو جاتے اللہ تعالی ہمیں رکت قلبی کے ساتھ لب کہنے کی توفی عطا فرمائے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے دادری دیکھے یہ سفر رکتوں کا سفر ہے یہ سفر آنسو کا سفر ہے یہ سوچ کر جانا کہ ایک مجرم اپنے رب کے حصور اپنے گناہ بخشوانے جا رہا ہے ایک مجرم مغفرت لینے جا رہا ہے دیکھو جب کوئی مجرم بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے نا اس کے نخرے نہیں ہوتے کہ میرے کھانے کا کیا ہوگا میرے آرام کا کیا ہوگا مجھے بستر کہاں ملے گا ارے میں تو بجے ہوں میں اس جگہ آنے کے قابل نہیں تھا مجھے بلایا گیا یہی احسان کم نہیں اور اب وہاں جا کر میں یہ کہوں کہ کھانا نہیں ملا وہاں جا کر یہ کہوں آرام نہیں ملا ارے مجھے بلا لیا گیا یہی بڑا احسان کروڑوں تاپ رہے ہیں اور مجھ گناگار کو بلا لیا گیا نیک ترس رہے ہیں اور میں خطا کار اس زمین پر آ گیا یہ سوچ کر جانا شرم کے عالم میں جانا رکت کے عالم میں جانا روتے ہوئے جانا کہ مولا بلایا ہے تو اب بخش بھی فرما دے کہیں اس در سے محروم نہ لوٹ جاؤں سنیے سنیے ہمارے اسلاف کیسے سفر کرتے سیدنا امام محمد باقر علیہ رحمت اللہ القادر جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھا تو رونے لگے حتیہ کہ اتنی بلند آواز سے رونے لگے کہ کسی نے عرض کی کہ حضور سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہو گئی ہیں آپ اتنی بلند آواز سے رو رہے ہیں تو کیا فرمایا کہتے کیوں نہ رو شاید اللہ سوچل میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر دے. شاید اللہ سوجل میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں بروزی قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں تیری مام باقی رحمت اللہ تعالیٰ جو آل رسول ہیں آپ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسو سے تر تھی اے جانے والوں دیکھو دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناطے جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں یہی رسمیں آشکی ہے یہی جانے مند کی ہے سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے ہاں یہ मत सोचना کہ میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں میرے پاس تو رقم بھی نہیں میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں یہ پیسے والے حج پر جا سکتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی مدینے جائے گا نہیں نہیں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں یہ ہم نے دیکھا ہے پیارے اسلامی بھائیو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا اور ہم نے ایسے بھی غریب دیکھے ایسے بھی مسکین دیکھے جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں مگر جب بلایا کھانے خود ہی انتظام ہو گئے شاعر لکھتا ہے نا کہاں کب Buddha در پیسے والوں کا در نہیں فقط وہاں فکت مالداروں کو نہیں وہاں دل والوں کو بلایا جاتا ہے وہاں تڑپ والوں کو بلایا جاتا ہے اپنے آنسو کو بہنے دینا یہ مدینے جا رہے ہیں نا جو آؤ ان سے مل کر کہہ دیتے ہیں تو کیسے بلاوا آتا ہے آؤ میں آپ کو سناتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا ہی پیارا واقعہ اپنی بڑی پیاری کتاب آشقان رسول کی ایک سو تیس میں کتنے خوبصورت انداز میں تحریر فرمایا ہے امیر سنت فرماتے ہیں یہ واقعہ مجھے کسی نے کافی عرصہ قبل سنایا تھا اپنی یادداشت کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صحیح کرتا ہوں پاپا فرماتے ہیں حاجیوں کا ایک قافلہ مدینت الاولیاء ملتان شریف سے مدینت المستفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلا اس میں ایک مدینے کا دیوانہ بھی شامل تھا حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد جب وہ قافلہ ملتان شریف واپس پہنچ گیا ایک حاجی نے ایک دیوانے کو مزاح کے طور پر چھیڑتے ہوئے کہا کیا تجھے بارگائے رسالت سے کوئی سند بھی ملی کوئی سرٹیفکیٹ ملا وہ بولا نہیں دوسرے حاجی نے جو مزاق کر رہا تھا اپنے ہاتھ لکھا ہوا ایک چٹھی جو ہے اس دیوانے کو دکھاتے کا دیکھو مجھے روزہ انور سے یہ سند ملی ہے چٹھی پہ لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی یہ مزاق تھا مگر وہ دیوانہ تھا جب اس نے یہ دیکھا تو بے قرار ہو گیا اس نے رونا مچا دیا کہنے لگا آقا اس کو آپ نے کی چٹھی دے دی میں محروم رہ گیا میں پھر مدینہ منورہ جاؤں گا اپنے آقا سے مغفرت کی سند لوں گا اب حج کا سفر ختم ہو چکا اب نہ سفر کے لیے تیارے موجود نہ ویزا موجود نہ رقم موجود مگر آنکھوں میں آنسو تھے دل میں تڑپ تھی یہ دیوانہ اسی تڑپ میں چلنے لگا گرتا پڑتا ایک روڈ پر پہنچا ایک بس سامنے آ کر رکی کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے تین روپے مدینہ تین روپے مدینہ مدینہ لولیا ملتان کا وہ دیوانہ یہ نہیں سوچتا کہ ارے بس مدینے کب جاتی ہے تین روپے میں مدینے کیسے پہنچوں گا بس ایک ہی لگن تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں جانا ہے آقا سے مغفرت کی چٹھی لینی ہے وہ دیوانہ زاروں کتار روتا ہوا اس بس میں سوار ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کنڈکٹر آواز لگاتا ہے مدینہ آ گیا یہ دیکھو مدینہ آ گیا وہ بس سے اترا دیوانے نے کیا دیکھا کہ سچ مچ مدینے میں موجود ہے اور سبز گمبر اپنے جلوے لٹا رہا ہے اب یہ دیوانہ سرہی جالیوں کے رو برو کھڑا ہو گیا آقا سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے اب میرے دوست کو تو مغفرت کی بشارت دی مجھے مدینے بھی بلایا مجھے وہ چتھی نہ دی اب یہ گرگڑا رہا ہے یہ طلب رہا ہے اسی دیر میں اسی اسنا میں ایک چتھی آ کر اس کے سینے پر گری جس پر لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی اب یہ دیوانہ دیکھو یہ دیوانے جو ہے نا یہ نمبر لے جاتے ہیں اے عقل مندا ایوئی عمرہ گالیاں چلے نمبر لے گئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ رسول وہ دیوانہ پھر خوشی خوشی باہر آیا یہ نہ سوچا اپنے وطن کیسے جاؤں گا مدینہ منورہ میں اور وہ اعلان کرتا ہے کنڈکٹر تین روپے ملتان تین روپے ملتان وہ دیوانہ بس میں بیٹھا واپس ملتان پہنچا اپنے دوست کے پاس گیا جا کر کہتا ہے دیکھو دیکھو میں مدینے سے اپنے آکا سے چٹھی لے آیا ہوں مزاق کیا تھا وہ زاروں کتار رونے لگا وہ توبہ کرنے لگا دیوانے سے معافی مانگی میں نے تو مزاق کیا تھا مگر تم پر کرم ہو گیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اب وہ دیوانہ خوشی خوشی وہ پرسی اپنے ساتھ لیے ہوئے اور جس نے جستے حاجی کے ساتھ مذاق کیا تھا اب اس نے توبہ کی اور یہ نیت کی کہ اب ہر سال مدینے حج پر جاؤں گا حج پر بھی جاؤں گا مدینہ منورہ جاؤں گا اور جب تک اپنے آقا سے وہ چٹھی نہیں ملے گی ہر سال جا کر خیرات مانگتا رہوں گا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ وہ حاجی ہر سال جب تک یہ تحریر لکھی آخری معلومات تک مدینے حاضری دے رہا ہے کہ اس پر کرم ہو جائے مگر جس دیوانے کو چٹھی ملی وہ چند دنوں بعد ہی دنیا سے چلا گیا مغفرت کی بشارت مل گئی है? آقا نے اپنا بنا لیا یہ ہیں کرم کے فیصلے میں غریب ہوں میں مسکین ہوں میرے پاس اگر زیادہ سفر نہیں میں کبھی کبھی اگر یہ سوچتا ہوں کہ شاید سالوں پیسے جمع کروں گا تو بھی کب مدینہ دیکھ پاؤں گا کیا مدینہ دیکھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا فقط تصویروں ہی میں کعبہ کو دیکھوں گا کیا کبھی اپنی آنکھوں سے کعبہ نہ دیکھ سکوں گا دیکھو ایسا دل میں خیال نہ آنے دینا تڑب سچی ہوئی نا تو میرا رب کرم فرمائے گا مجھے بھی اپنے در بلائے گا مجھے بھی حج کی سعادت ملے گی مجھے بھی مدینے بلایا جائے گا آئیے ہم مل کر عرض کر دیتے نا وہاں سے کام بنیں گے تو سارے کام بن جائیں گے بل سو کام آئیں گے یہی تڑپ ان شاء بلاوے کا سبب بنے دیکھو تڑپتے رہنا مدینے کی یاد میں مچلتے رہنا یہ تڑپ کم نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا کہیں دنیا کی محبت دل پر غالب نہ جائے یہ خیال رکھنا وہ آنکھ بیکار ہے مکائے پاک اور مدینہ طیبہ دیکھنے کو نہ ترستی ہو وہ دل ویران ہے جس دل میں یاد مکہ اور یادیں مدینہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں یاد حرمین یادیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تڑپتا رکھے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ تڑپنا نصیب فرمائے تڑپنے کا کسی ج ن حاجی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور جو مدنی چینل کے حاجی اس وقت دنیا میں ناجانے کہاں کہاں ہے جو ہرمین طیبین جانے کی تیاری کر رہے پہنچنا در پر تو کہنا آکا بہت سے آشک تڑپ پہ سے چھوڑایا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ ایسے ناظرین ہو جو سوچ رہے ہوں یہ کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر مدینے جاننے کو نہ ملا مکے جاننے کو نہ ملا حج پر نہ جا سکے تو یہ تڑپ کیسی ان کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا ہوگا وہ آئے اس ماحول میں تو پتا چلے گا ارے مدینے کی یاد میں رونے کا جو مزہ ہے آقا کے عشق میں جو تڑپنے کا مزہ ہے ارے آقا کا غلام مدینے جانے کو نہ تڑپے تو کہاں جائے مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شما مدینے میں ارے مدینہ وہ شہر ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے ارے ہم مدینے جانے کو کیوں تڑپتے ہیں مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے آقا میرے سرور مدینے میں جانتے ہوں مدینہ ہے دونوں بدل مدینے میں ہے دونوں عالم بدل بے مدینے میں ہے سب سب رسولوں مدینے میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی بس یادیں مدینہ میں گم رکھے اس کے رسول میں آنسو بہتے رہیں مدینے کی کیا بات ہے ذرا سوچو جس مدینے کے ذکر میں اتنا لطف ہے جس مکہ پاک کے تذکرے میں ایسی چاشنی ہے اس مبارک سفر پر جائیں گے جب کابل کو دیکھیں گے جب آقا کے پرنور روزے کا دیدار کریں گے تو دل کی کیسیت کیا ہوگی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبدے خطرہ ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ دن آئے گا ضرور آئے گا اللہ کی رحمت سے امیدوں میں بھی بلایا جائے گا بھی <تصفح> بلا <تصفح> <تصفح> اب محروم نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ یہ اللہ یا رسول میرے مولا تیرے در پر آنے کو رو رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دیوانے آپ کے در پر آنے کو ترس رہے ہیں ان کے آنسو کا صدقہ جتنے یہاں موجود جتنے مدنی چینل کے ناظرین طرف رہے ہیں سب کو مکہ دکھا دیجئے سب کو مدینے بلا لیجئے بولا <تصفح> <علاللہ صلو> حبیب <تصفح> پہلا مدنی پھول اس سفر سے متعلق اور وہ یہی ہے عشق رسول کا دامن تھام کر خوف خدا سے لرستے ہوئے رکت کلبی کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے یہ پورا سفر کرنا ہے ایک خیال دامن گیر رہے میں مجرم ہوں میں گناہ گار ہوں آنے کے قابل نہ تھا مجھے بلا لیا گیا ایک ہی مقصد ہو ایک ہی تڑپ ہو کہ مجرم بادشاہ کے دربار میں گیا ہے معافی مانگنے جرم بخشوانے اگر یہ خیال ہوگا تو پھر نہ انتظامات کی کمی کا رونا زبان پر آئے گا نہ کسی تکلیف پر کوئی واویلا زبان پر آئے گا بس آنسو بہتے رہے سر جھکا رہے خیال کرنا کہ وطن میں ہزاروں لاکھوں تڑپ رہے تھے مجھے بلایا گیا ہے مجھ پر احسان کیا گیا ہے میں قابل نہیں تھا مجھے بلا لیا گیا ہے یہ اگر خیال ذہن میں ہو اور اس خیال کو بار بار کیسے اجاگر کیا جائے جو اس وقت آپ کے یہاں جذبات ہیں یہ جذبات برقرار رہیں اس کے لیے آپ یہ عاشقان رسول کی ایک سو تیس اکایا جو کتاب ہے یہ اپنے ساتھ ضرور لے جائیں یہ بار بار وہاں بھی پڑھتے رہے مکہ پاک پہنچنے والے ہوں تو مکہ پاک کے فضائل پڑھیں کعبے کے فضائل پڑھیں طواف کے فضائل پڑھیں تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میں کس مقدس شہر میں آ گیا پھر جب منہ ارفات جانے لگے تو وہاں پھر مینا میں ہمارے اصلاف نے کیسے حاضری دی ارفات میں کیسے حاضری دی وہ پڑھیں تو مینا عرفات میں بھی آنسو بہنے لگیں گے جب مدینے کا سفر ہونے لگے تو مدینے کے فضائل پڑھیں آشقان رسول مدینہ منورہ کیسے تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے راستے میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے یہ کتاب رفیق الحرمین کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے آپ کا ذوق بڑھتا رہے گا اور ایک اور مدنی بھول یہ لکھ لیں کہ اپنے ساتھ خوش الہان نات خانوں کی آپ ناتیں جو کلام ہیں بکہ پاک کے کلام مدینہ منورہ کے کلام حاضری کے کلام التجا کے کلام مناجات یعنی مکے میں مناجات ہوں مدینہ میں آقا کی ناتیں ہوں اور استغاثے ہوں تو یہ ناتیں اپنے پاس آپ کلیکشن جمع کریں اب اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا پہلے تو ٹیپ لے جانا پڑتا تھا کیسٹ لے جانی پڑتی تھی اب تو موبائل فون میں میموری کارڈ آ گئے اپنے موبائل فون میں یہ ناطے ڈلوا لیجیے ہیڈ فون لگا کر سنتے رہیے فضول باتوں سے بہتر ہے کہ میں کونے میں ہوں اور آنسو بہتے رہیں تو یہ انشاءاللہ شاء آپ کے ذوق بڑھتا رہے گا مدینہ پاک کے لیے جب بس روانہ ہو گاڑی روانہ ہو تو مدینہ آنے والا ہے یہ کلام چل رہے پھر آپ جو ہے وہ بہت سارے ایسے کلام ہے جو حاضری ہے ایک بیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا امبار ہے ایسے کلام یہ سلیکٹ کر لیے جائیں غالباً مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے یہ بھی سہولت کی ہوئی ہے کہ رفیق الحرمین یعنی حرمین طیبین کے لیے جن کلاموں کی جن ناتوں کی جن مناجات کی حاجت ہوتی ہے وہ کلام انہوں نے الگ سے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں آپ شاید وہاں جائیں تو آپ کو سی ڈی کی صورت میں یا ہو سکتا ہے کوئی میموری کارڈ بھی انہوں نے بنا لیا ہو اب معلومات کریں تھوڑا سا کلیکشن کریں یہ آپ کے سفر میں آپ کو بہت ساتھ دے گا درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد چونکہ فلائٹ شروع ہونے والی ہے آپ نے اپنے کاغذات کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ کے پاسپورٹ ہے جہاں پر حج کا ویزا لگا ہوا ہے اس سفے کی فوٹو کاپی کروائیں جس صفحے پر آپ کی تصویر ہوتی ہے اور جہاں آپ کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس صفحے کی فوٹو کاپی کروائیں یہ دو صفحے کی دو دو فوٹو کاپی کروا لیں ساتھ ساتھ آپ کے ٹکٹ کی کاپی کروا لیں مولم نے آپ کو اگر یہاں پر کارڈ وغیرہ کچھ دیے ہیں تو اس کی کاپی کروا لیں اور اس کے دو سیٹ بنا لیں ایک کاپی کا سیٹ اپنے گھر رکھ دیں اور ایک اپنے اس بیگ میں رکھیں یعنی آپ کے جو بیلٹ وغیرہ اس کے علاوہ جو بڑا بیگ ہے اس میں رکھ دیں اور اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اپنے ان ڈاکومینٹس کو یہ صرف حج کے لیے نہیں آئندہ بھی انشاءاللہ یہ مدنی پھول کام آئے گا کہیں بھی بیرون ملک سفر کریں تو اپنے اہم کاغذات اس کو اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اسکین کر کے آپ اپنے ان باکس پر اپنے ای میل پر رکھ لیجیے دنیا میں کہیں بھی آپ کو ان ضروری کاغذات کی ضرورت پڑے گی آپ انٹرنیٹ یوز کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں گے کیونکہ جب اگر کسی حاجی کا پاسپورٹ وغیرہ گم ہو جاتا ہے تو اس کو کافی تکلیف ہو جاتی ہے اب اگر اس کے پاس اپنے حج ویزا کی کاپی اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی اپنے مولم کے کارڈ کی فوٹو کاپی ہوگی تو ان کاپیز کی مدد سے اس کو ڈپلیکیٹ ایشو کرنا آسان ہو جائے گا اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اچھی خاصی پریشانی ہو جائے گی تو ایک جو وطن میں چھوڑنا ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر بال دوسری کاپی بھی آپ سے وہاں گم ہو گئی اب آپ اگر وہاں پریشان ہیں تو اپنے وطن میں کسی سمجھدار اسلامی بھائی کو اور رشتہ دار کو دے جائیں اس کو فون کریں گے کہ بھائی مجھے یہ کاپیز آپ فلا جگہ پر ای میل کر دیں یا فیکس کر دیں تو وہ کاپی آپ کو مل جائیں گی تو یہ چند احتیاطیں آپ کے کاغذات سے متعلق ہیں اسے نوٹ کر لیجئے اب دوسرا مرحلہ ہے آپ کا بیگ یاد رکھے سفر حج میں بیگ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت یو اگر اہم ترین چیزیں آپ کی ساتھ ہی گی تو وہ اس میں ایک بیگ بھی ہوگا جس میں آپ کا سامان ہے اب پرابلم یہ ہے کہ حاجی لاکھوں روپے خرچ کرے گا بیگ پہ خرچ نہیں کرے گا عموماً لوگ بیگ کسی دوست سے مانگتے ہیں بیگ دے دو یار حج کر کے واپس دے جاؤں گا کسی رشتہ دار سے مانگتے ہیں کوئی پرانا سا بیگ گھر سے نکالتے ہیں چونکہ زیادہ سفر کی عادت نہیں تو اندازہ نہیں کہ اس بیگ کے ساتھ ہونا کیا ہے یاد رکھیں جو بیگ ہے نا وہ آپ کا کم از کم بارہ جگہ پر اٹھا کے پھینکا جائے گا یہ آپ ذہن بنا لو کہ کیا یہ والا بیگ جس کو بارہ بار اور فل بھرا ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے چھوڑنی کوئی جگہ نہیں ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے یہ بھی نوٹ کر لیں اپنے بیگ کو بہت زیادہ نہ بھریں حاجیوں کو دیکھا کوئی کونا خالی نہیں رہنے دیتے اتنا بھر دیں گے کہ اب ایک بار کھل گیا تو دوبارہ بھی بند نہیں ہوگا کیونکہ پہلے تو چار بندوں نے اس پہ چڑھ کر صرف بند کی تھی ایسا بھی دیکھا کہ زب بند کروانے کے لیے دو آدمی ادھر سے چڑھتے ہیں دو آدمی ادھر سے دباتے ہیں پھر زب بند ہوتی ہے اب ایک بار تو کر لی اگر کسی ضرورت کے تحت آپ نے کھولی یا کسٹم میں کسی نے کھول دی اب بند سے کرو گے تو اتنا زیادہ نہ بھریں بیگ کو کہ وہ سانس پھول جائے اس کی ایک اور بیگ بنا لیں آپ کے پاس عموماً تیس کلو آپ کو لگیج میں یعنی جہاز میں دینے کے لیے اجازت ہوتی ہے سات آٹھ کلو آپ اپنے ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں تو اول تو اپنے ساتھ اتنا سامان نہ لے جائیں کچھ حاجیوں کو دیکھا کہ بہت سامان لے کر آتے ہیں دیکھیں وہاں کلی نہیں ملیں گے آپ کو اپنا سامان خود اٹھانا پڑے گا کئی جگہوں پر اور اٹھانے کی ہمت بھی نہیں ہوگی تو اتنا سامان نہ لے جائیں چند جوڑے کپڑے کے لے جائیں وہ کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں موسم معتدل ہوگا آپ کو جیکٹ سویٹر لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو چادر ایک دو ہو جائیں کچھ جوڑے ہو جائیں اپنی ضرورت کی کچھ دوائیں ہو جائیں کچھ ضروری سامان جو ہے وہ لے جائیں بہت زیادہ سامان نہ لے جائیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو بیگ ایک تو بہت زیادہ بھرتے پھر آپ ذرا سوچیں کہ اسی بیگ کو اٹھا کر اگر بارہ بار پھینکا جائے تو کہیں اس بیگ کے چیتڑے تو نہیں اڑ جائیں گے اور اگر وہ بیگ شہید ہو گیا تو آپ پورے سفر میں تکلیف میں رہیں گے ورنہ وہاں پھر ریالوں کے اندر وہ بیگ خریدنا پڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ بیگ پر تھوڑا خرچ کر لیں اچھی کوالٹی کا ٹرالی بیگ لیں جو ساتھ چلتا ہے ٹرالی بیگ ہوتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس میں ٹائر بھی ہوتے ہیں ہم نے کوشش کیرینج کرنے کی دکھائے جا رہے ہیں جو اسکرین دیکھ رہے اس طرح کے جو ٹرالی بیگ ہوتے ہیں اب یہ کئی قسم کے ٹرالی بیگ دکھائے جا رہے ہیں لیکن اس लेकिन इस ट्रॉली میں को में भी देखना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी के بیگ बैग تاکہ اگر अगर इसको 12 बार پھینکا جائے تو کہیں ہینڈل الگ ہو جائے ٹائر الگ نہ ہو جائے تو مضبوط بیگ ہوگا انشاءاللہ تو یہ آپ کا اچھا ہم سفر بن جائے گا پھر باری آتی ہے احرام خریدنے کی اب لکھ لیجئے احرام احرام میں چند احتیاط امیر علیہ سلنت نے بیان کر دی میں مصول برکت کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں احرام کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ پہلے تو احرام لیتے ہی وہیں پہن کر احرام والے سے کہیں میں نے پہن کر چیک کرنا ہے اس کو پہن کر دیکھیں کہ وہ آپ کو فٹ بھی آتا ہے کہ نہیں کچھ حاجیوں کا قد لمبا ہوتا ہے احرام ان کو چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے کچھ حاجیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے احرام ان کو بڑا ہو رہا ہوتا ہے کچھ حاجی بڑے صحت مند ہوتے ہیں احرام پورا ہی نہیں آتا ان کو تو آپ اپنی صحت اپنے قد کے مطابق احرام خریدیں اس کو پہنے وہیں کہ دیں کہ یار یہ چھوٹا ہے بڑا دے دو کوئی مسئلہ نہیں یہاں خرید لیں حاجیوں کے لیے مسئلہ یہ کہ کئی حاجی جس دن ایئرپورٹ جانا ہے بلکہ کچھ تو ایئرپورٹ ہی پر تھیلی کھولتے ہیں پھٹا ہوا ہے اب کیا کرے اب بےچارا وہی پہن کے چلا جاتا ہے تو احرام کھول کے وہیں اچھی طرح چیک کریں اور تھوڑا بڑا احرام لیں خاص طور پہ اوپر کی جو چادر ہے امیر علی سنت نے رات کو پریکٹیکل کر کے بھی بتایا کہ اپنے یہاں سے گھما کر سیدھے ہاتھ پہ واپس اس کا ایک جو سرا ہے وہ آ جائے تاکہ آپ سکون سے نماز وغیرہ پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے تو تھوڑا بڑا احرام لیں اور یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے امیر علیہ سنت کا تجربے سے بھی دیکھا کہ نیچے کاٹن ہو لٹھا ہو اوپر تولیا ہو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے گرمی نہیں لگے گی آپ ایزیلی فیل کریں گے اور اوپر چوکے بار بار وہ سلپ نہیں ہوگا اگر آپ تولیے کا ارام رکھیں گے اور اگر نیچے بھی تولیا باندھیں گے تو بہت آپ کو گرمی بھی محسوس ہوگی اور چلنا بھی تھوڑا سا دشوار ہو جائے گا موٹا موٹا سا ہو جائے گا تو نیچے لٹھا اوپر تولیہ تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ دو آرام لے لیں ایک لٹھے کا لے لیں ایک تولیے کا لے لیں تو آپ کے پاس دو جوڑی بن جائے گی ایک یہاں سے جاتے وقت پہن لیجئے گا ایک انشاءاللہ جب حج کے لیے آرام باندھیں گے وہ پہن لیجیے گا تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی مسید یہ کہ کاٹن جو ہے نیچے جو پہننے والی کاٹن ہے لٹھا جو ہے تھوڑا سا موٹا تاکہ احرام پہنے تو جسم نہ چل کے اور ایک اور کام یہ کیجئے کہ احرام لے کر آپ احرام کو گھر میں بھگو دیجئے سکھانے کے بعد اب اگر آپ احرام پہنیں گے تو وہ مزید سوفٹ ہو گیا ہوگا آپ کو پہننا آسان ہو جائے گا احرام حاجی کے لیے وہاں دیکھا بھی سب سے بڑا ٹینشن جو نظر آتا ہے نا خاص طور پہ شہری حاجیوں کے لیے یہ ہمارے جو دیہات کے حاجی ہوتے ہیں ان کو تہبند ماننے کا تجربہ ہوتا ہے شہری نے آج تک کبھی تب بندی باندھی ہوتی مرد شہری حاجی ٹینشن میں ہی رہتا ہے یہ کب اترے گا اس کا ہر تھوڑی دیر بعد سوال ہی ہوتا ہے یہ کب اترے گا اچھا عمرے کے بعد اتر جائے گا حج کے بعد کب اترے اتنا وہ بےچارا ٹینشن میں ہوتا ہے اس کو ایک ہی تمنا ہوتی ہے احرام اتر جائے اور مجھے بتائیے احرام کب پہننے کو ملتا ہے نصیب والوں کو ملتا ہے بازوں کو زندگی میں ایک بار ملتا ہے پھر بھی اس کے اتارنے کی جلدی ہو احرام سے محبت کیجیے احرام پہننے کو انجوائے کیجئے مزہ لیجئے برکت لیجیے ابھی کیسے ہو سکتا ہے احرام فرینڈلی ہو جائیے یعنی ہمارے ہم نے کچھ اسلائی بھائیوں کو دیکھا جن کو احرام پہن کے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ وہ اب احرام سے بڑے یوز یوزفول ہو چکے ہیں احرام کے عادی ہو چکے ہیں عادی آپ بھی بن سکتے ہیں آپ کا 50% پرسینٹ ٹینشن ختم ہو جائے گا اگر جو میں اب مدنی پھول دینے جا رہا ہوں اگر مرد حاجی مجھے سن رہے ہیں اس پر عمل کر لیجیے آپ کو ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو احرام باندھنا صحیح سیکھیے کل رات بھی امیر علیہ سنت نے احرام باندھنا سکھایا اس کے ویڈیو کلپ بھی موجود ہیں تہبند اگر آپ نے صحیح باندھ لی تو اب کیا ہوگا اب آپ احرام ایک تو باندھنا سیکھ گئے اس کے بعد آپ احرام پہن کر اپنے وطن میں اپنے گھر میں احرام پہن کر کچھ دن گزار لیجئے یعنی رات کو سونے سے پہلے آپ تہبند باندھ لیں آپ پانچ سات راتیں تہبند میں سوئیں جب آپ کو اپنے گھر میں سونے کی عادت ہو گئی سنجا کھانے بھی چلے جائیں اب آپ کو واش روم میں جانے کے لیے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اچھا پھر اس کو پہن کر گھر میں ہی چل لیجیے تو اب آپ کو یہ نئی چیز محسوس نہیں ہوگی مکہ مدینہ میں اب وہاں جا کر ہزاروں لوگوں کے سامنے احرام باندھنے میں بھی شرم آتی ہے کیسے بندہ ٹھیک کرے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا عجیب و غریب مقمسی میں آدمی شکار ہوتا ہے کہ یار کوئی کونا تلاش کروں جا پہلے تیبن ٹھیک کروں لیکن جس کو تیبند باندھنا ہی اتنا اچھا آتا ہوگا جس نے تیبند پہلے ہی وطن میں کئی بار باندھ لی ہوگی جس نے پہلے ہی تین چار دن احرام میں گھر میں راتوں میں شام میں گزار لیے ہوں گے اب اس کو مکہ مدینہ میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی تو آپ احرام فرینڈلی ہو جائیں احرام کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں جس دن احرام میں آپ کو مزہ آنے لگ گیا نا اب آپ سکون سے ذواف کریں گے اب آپ سکون سے صحیح کریں گے اب آپ سکون سے عبادت کریں گے کئی حاجیوں کو دیکھا تھکے ہوئے ہیں عمرہ جلدی کرنا ہے کیوں بس یار یہ احرام اتر جائے ارے احرام اتارنے کے لیے آپ اپنی عبادتوں کو جلدی جلدی کریں گے تو احرام سے اپنے آپ کو آشنا کر لیں احرام فرینڈلی ہو جائیں بہت آسان ہو جائے گا تو جو ماشاء اللہ ہمارے ہلکے لگیں گے جو حاجی اب تک احرام باندھنا نہیں سیکھ سکے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے مبلغین کل بھی ان سے پہلے ہلکا لگے گا تو موقع لگے گا ہمارے مبلگین کو کہیں کہ ذرا مجھے احرام مزید باندھ کر سکھا دیں تو اللہ نے چاہ وہ آپ کو پریکٹس کروا دیں گے وہ حاجی جو یہاں نہیں آئے پاکستان کے کئی ایئرپورٹس پر حاجی کیمپس پر حاج مجلس حج جو عمرہ کے کیمپ لگے ہوئے ہوں گے بستے لگے ہوئے ہوں گے اب وہاں چلے جائیں آپ کو پراپر طریقے سے ان شاء اللہ ہمارے اسلائی بھائی احرام باندھنا آپ کے ہاتھوں سے سکھائیں گے یعنی آپ باندھیں وہ چیک کریں گے آپ مطمئن ہو جائیں پھر ان شاء اس کو باندھنا شروع کر دیں احرام میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی سلو الحبیب احرام بھی ہو گیا اب احرام میں جیسے کہ ہم نے کل بھی سنا <خش> خوشبو لگا سکتے ہیں جب آپ جب تک آپ نے نیت نہیں کی لیکن پرابلم یہ ہے حاجیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خوشبو احرام کی نیت سے پہلے تو لگا لی اب وہی خوشبو انہوں نے اپنے بیلٹ میں رکھ لی یا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لی اور احرام میں جرمانے کے سب سے زیادہ مسائل چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ دم ہو وہ خوشبو کی وجہ سے ہوتے ہیں اچھا اب حاجی کرتے کیا ہیں کہ بیلٹ میں خوشبو رکھ لی احرام پہ پہلے خوشبو لگا لی اب نیت کر لی اب مکے پہنچ کے کسی کام کے لیے بیلٹ میں ہاتھ ڈالا اب وہ خوشبو لیک ہو گئی تھی وہ لگ گئی ہاتھ پہ یا اس بیگ میں جس بیگ میں خوشبو رکھی تھی اس میں ہاتھ ڈالا وہ خوشبو لیک ہو گئی وہ ہاتھ پہ لگ گئی تو احرام میں خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کو تین چار تھیلوں میں لپیٹ کر اپنے بڑے بیگ کے اس حصے میں ڈالنے کہ جہاں اب آپ نے کم از کم عمرہ کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں لگانا ضرورت ہی نہیں ہے خوشبو سے اپنے آپ کو پراپر آپ نے دور کرنا ہوگا احرام کی, احرام کی حالت میں اچھا اب دوسرا مسئلہ حاجی کے لیے جو خاص طور پہ ہمارے شہری حاجیوں کے لیے ہو جاتا ہے وہ ہے پیدل چلنا کئی حاجی پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے وطن میں سکوٹر پہ جانا ہے جدھر جانا ہے مسجد بھی جانا ہے تو سکوٹر پہ جانا ہے تھوڑا سا دور جانا ہے تو بھی بائیک پہ جانا ہے پیدل نہیں چلنا اور وہاں چلنا ہی پیدل ہے تو اب ان کے لیے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں رانوں میں جو ہے ان کو ریشز پڑ جاتے ہیں خراشیں پڑ جاتی ہیں اور وہ بڑی تکلیف میں نظر آتے ہیں امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ آپ کم از کم پون گھنٹہ روزانہ اپنے وطن میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیں اور اگر ہاتھ میں تصویر لے کر پون گھنٹا چلے تو شاید ایک ہزار دروڈے پاک بھی آسانی سے ہو جائیں گے ڈبل فائدہ ہو گیا اچھا ایک اور کام اس میں کر لیں احرام میں آپ سینڈل نہیں پہن سکتے جو پیر کی ہڈی کو چھپا دیں جوتے نہیں پہن سکتے اسی طرح آپ احرام میں موزے بھی نہیں پہن سکتے احرام میں فقط ہائی چپل پہنی جا سکتی ہے جس کو ہم دو پٹی والے چپل کہتے ہیں انشاءاللہ شاء امید ہے کہ وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی بھی جائے گی تو اب یہ چپل آپ صرف پہن سکیں گے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے چپل جو ہڈی کو چھپاتے ہیں موزے ہیں جوتے ہیں یہ نہیں پہن سکتے صرف دو پٹی والی چپل جس کو آپ ہوائی چپل کہتے ہیں وہی پہنی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب دو پٹی والے چپل میں بھی کیا مسئلہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے دو پٹی والے چپل میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات حاجی کو اندازہ نہیں ہوتا اور وہ سستی سی چپل خرید لیتا ہے یا سستی خرید لیتا ہے یا اس کو چپل والا ذرا سا مطلب کمزور چپل دے دیتا ہے تو ہوتا ہی ہے کہ اچھا پھر اس چپل کو بھی چیک نہیں کرنا وہ کب چیک کرنا جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے جب احرام باندھیں گے اور اسی وقت وہ چپل پہنیں گے اب وہ چپل تو پہن لی لیکن اس چپل نے پیروں کے ساتھ جو ہے وہ پیروں کا مساج شروع کر دیا یا پیروں سے چمٹنا شروع کر دیا پیروں کو زخمی کرنا شروع کر دیا اب ٹھیک ٹھاک پرابلم کیونکہ حاجی کو کبھی زندگی میں دو پٹی کے چپل پہنے نہیں اور اس کو پہن کر آپ نے اندازہ آپ کو بتایا کتنا چلنا ہے یہ سوچ لیں ایسا چپل لینا جو پیدل ہج کا ارادہ کرتے ہیں وہ تو سوچ لیں کہ میں نے اس چپل کو پہن کر کم بیش پچپن سے ساٹھ کلومیٹر چلنا ہے کتنا چلنا ہے پچپن ساٹھ کلومیٹر پورا آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے مکہ حرم بھی جانا ہے اور پھر پیدل پیدل ٹوٹل ساٹھ کلومیٹر نہیں ہے وہ تقریباً منا ارفات ملا کر پچیس تیس کلو میٹر میں ہو جائے گا لیکن آپ نے پچیس تیس کلو میٹر ہرم جاتے آتے بھی, بھی تو جانا ہے نا تو ٹوٹل آپ نے اس سفر میں پچاس ساٹھ کلو میٹر چلنا ہے تو وہ چپل ساتھ دے گی پچاس کلو میٹر تک آپ کا وہ تو ٹوٹ بھی جائے گی بیٹھ بھی جائے گی موٹیڑی بھی ہو جائے گی اگر آپ نے چیس سستی, سستی سی چپل لے لی اور جس کی چپل تنگ کرتی ہے نا میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں وہ حاجی بھی یا پیر میں زخم ہو گیا دیکھو سب سے قیمتی چیز جو میں سمجھتا ہوں اس سفر میں یوں تو سرمایہ عشق ہے لیکن آپ کا آپ کی صحت یعنی آپ کا پیٹ صحیح رہے آپ کی طبیعت ٹھیک رہے اور آپ کے پیر سلامت رہے جس حاجی کے پیر میں پرابلم ہو گئی نا ہم نے دیکھا وہ بچارے کا پورا سفر تکلیف میں رہتا ہے جس کا پیٹ خراب ہو گیا وہ بےچارا کیسے آپ سوچیں اتنے دور دور استنجا کھانے اتنی لمبی لمبی لائنیں تو دو تین باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے آپ نے سفر میں پہلے بات چپل کی کر پھر شہد پہ آتا ہوں تو چپل خریدے بڑی زبردست تھوڑی سی مہنگی والی خریدیں سافٹ والی خریدیں یہی چپل نے مجھے سب جگہ لے جانا ہی سمجھیں یہ میری سواری ہے اور ایک چپل لے لیں اور اسی چپل میں جو پون گھنٹہ چلنے کی بات کی ہے نا یہاں چلیں دیکھیں یار کاٹتی تو نہیں ہے زخم تو نہیں کر رہی چھالا تو نہیں کر رہی اب آپ کو لگتا نہیں یار یہ مزےدار نہیں ہے چینج کر لیں کوئی بات نہیں دوسری چینج کر لیں اب جو چپل آپ کو بافق آ جائے نا یار یہ مدینہ مدینہ چلنے میں بھی مزہ آ رہا ہے سافٹ بھی ہے تکلیف بھی نہیں دے رہی اب ایسی دو اور خرید لیں کیونکہ ایسی وانی ملنی آپ کو ایک چپل تو آپ نے خرید لی پر آپ نے کہیں اتاری اور کوئی لے گیا اب کیا کرو گے آپ نے تو رکھی تھی اب کرنا پڑے کیا چاہیے آپ دو یا تین چپل لے جائیں اچھی والی ایک تو آپ نارمل استعمال کے لیے رکھیں ایک چپل کو چھپا کر چھپانے سے تھیلی میں ڈال کر پیک کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیں یہ نکالنی آپ نے منا والے دن ہے یہ حج کے لیے الگ کر دیں کیونکہ حج سے پہلے اگر چپل ہو گئی تو پھر اس طرح کی چپل نہیں ملنی کیونکہ وہاں ملتی ہے چپل ایک تو مہنگی دوسری ضروری نہیں کہ آپ کے پیروں کے مطابق ہو تو بہرحال تو چپل کا اہتمام کیجئے اس میں کنجوسی مت کرنا ورنہ ٹھیک ٹھاک پریشانی ہو سکتی ہے دوسرا اب آپ دیکھا ہوگا جس کی شادی ہوتی ہے وہ باقی تمام معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو کم کھانا کہیں شادی والے دن بیمار نہ پڑ جاؤ جس دن شادی اسی دن کہیں پیٹ پکڑ کے نہ بیٹھو تو وہ جناب بڑا اپنے آپ کو بچ بچا کے چلا رہا ہوتا ہے کہ یار شادی کے چار پانچ دن جو ہے میں نے بڑا صحت مند رہنا ہے بڑا حساس بشاش رہنا ہے سچ بتاؤ حج سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی کا موقع ہے مینا ارفاز جانا ہے تو یہاں میں حاجیوں کو مشورہ دوں گا ویسے تو سارا ہی سفر احتیاط کرنی ہے مگر بالخصوص حج کے پانچ دن جو ہیں اس کے آنے سے پہلے آٹھ دس دن پہلے سے بڑا ہوشیار ہو جائیں اپنے صحت کا اپنی طبیعت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے پیر کے ناخن بھی کاٹتے رہیں پیر کا ناخن بڑا ہوا اور لگی چوٹ اور وہ اکھڑ گیا اب وہ اکھڑ گیا تو اب آپ سوچے پھر پیر کیسے چلے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خیال ہو کہ میں نے یہ حج کے دن بالکل فریش بلکہ جب ساتحجہ آنے والی ہو نا اس سے ایک دو دن پہلے تو اچھا خاصا نیند بھی کرنی ہے ریسٹ بھی اچھا کریں پتہ چلا بڑی تھکن کے ساتھ میں منا گیا نہ عبادت کا دل لگ رہا ہے نہ جناب نیند ہی آئی جا رہی ہے تو پہلے مکے میں ایک دو دن سو لے نا آرام کر لے فریش ہو جائیں طبیعت کا خیال رکھے اپنی تاکہ بالکل تازہ دم دستے کے ساتھ روتے ہوئے گر ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ شاء عرفات میں عبادتیں کروں گا <سؤال> تو یہ چند باتیں احرام اور چپل کے حوالے سے ہو گئیں اب چلیں آگے چلتے ہیں. اب جہاز میں ماشاءاللہ اللہ امیر علیہ سنت نے تو مدینہ مدینہ کر دیا ابھی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں لیکن ایک ایسی خوبصورت دعا بہت سارے لوگوں کو جہاز میں سفر کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور واقعی جہاز سواری ایسی ہے کہ اول تو اس میں ہاتھ سے ہوتے نہیں لیکن جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر بندہ بچتا بھی نہیں لیکن ایک بڑی پیاری دعا میرے سنت نے رفیق الحرمین کتاب کے آخری صفحے پر ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا یعنی یہ صرف حج کے لیے نہیں جب بھی ہوائی جہاز میں سفر کریں یہ دعا پڑھ لیں ماشاءاللہ اللہ بڑی پیاری دعا ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان میرے اکال اسات بلند مقام سے گرنی کو Uh, میرے اقال اشراۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے یہ دعا تیارے کے لیے مخصوص نہیں چونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اور ہوائی سفر میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں لہذا امید یہ ہے کہ اسے پڑنے کی برکت سے ہوائی جہاز حادثے سے محفوظ رہے گا اللہ کرے کہ ایئر لائن کے کچھ افسرانٹ سن رہے ہوں یا ایسے لوگ سن رہے ہیں جو ان سے بات کر سکتے ہوں اگر یہی دعا حاجیوں کو یا سفر جب بھی ایروپلین ٹیک آف کرے ہوائی جہاز کے عملے کی طرف سے پورے جہاز کو پڑھ کر سنا دی جائے جہاز کے مسافر بھی مل کر پڑھ لیں اللہ نے چاہے اس دعا کی برکت ملے گی یہ دعا یہ ہے اللہ انی اعوذ کا من الحدمی آو ظبی کا التردی واعوذ و من ظبی کا من واعوذ ولحر و الحرم آئی اللہ تعالی ہمیں بھی سفر ہر عطا فرمائے اور خیر و آفیت کے ساتھ جو جو حاجی اس سال جا رہے ہیں سفر پر جا رہے ہیں ان سب کے سفر کو خیر و آفیت کے ساتھ پورا فرمائے جہاز میں بیٹھے بات چل رہی ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو سے بچنا ہے تو پہلی بات نیت کہاں کرنی ہے ایرام پہنتے ہی کئی حاجی گھر میں نیت کر لیتے ہیں ایسا نہ کریں نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر اور اس وقت کرنی ہے جب جہاز جدہ شریف کے لیے اڑ جائے کئی حاجیوں کے جہاز اپنے ملک سے کسی اور ملک بھی ہوتے ہیں کراچی دبئی دبئی جدا مثال کے طور پہ یورپ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو لندن مسکت مسکت جدا تو اب لندن سے بیٹھ کر وہ دعا نیت نہ کرے جب مسکت سے جدہ کے لیے جہاز سوار اڑ جائے دبئی سے اگر کسی کا جدہ کے لیے ہے یا ڈائریکٹ کراچی سے جدہ کے لیے ہے تو جہاز کے اڑنے کے بعد ہموار ہونے کے بعد اب نیت کر لی جائے تاکہ آسانی ہو جائے اب نیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ بہت غور سے سنیے گا جو خاص طور پہ سفر پر جا رہے ہیں حج کی تین اقسام ہیں میرے ساتھ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ نہیں جا رہے پھر بھی دہرانا ہے انشاءاللہ یاد کر لیں گے جب جائیں گے جب کام آئے گی ورنہ دیگر حاجیوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ حج تین قسم کا ہوتا ہے کتنی قسم کا ہوتا ہے حج افراد کہیے حج افراد حج تمتو حج کر حج افراد حج تمتو حج کراد ذرا زور سے حج افراد حج تمتو حج کران ٹھیک ہے حج کی تین قسمیں افراد افراد میں فقط حج ہوتا ہے بندہ احرام باندھے گا اور صرف حج کرے گا جا کر مگر وہ احرام کب اترے گا حج کرنے کے بعد ٹھیک ہے دوسرا حج ہوا حج تمتو اس میں بندہ عمرے کا احرام باندھتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ کر لیتا ہے پھر احرام اتر جاتا ہے اب اس کے بعد جب حج کے دن قریب آتے ہیں پھر وہ حج کا احرام باندھتا ہے یہ تمتو کہلاتا ہے یعنی آسانی اس میں ہے کہ بندے کی فلائٹ اگر حج سے پچیس بیس دن پہلے ہے تو ظاہر ہے حج کا احرام باندھ کے جائے گا تیس دن احرام کیسے سنبھالے گا تو عمرے کا احرام باندھ لے عمرہ کرتے ہی فارغ ہو جائے تب احرام سے اب احرام باندھے گا حج کے دن آنے سے پہلے ٹھیک ہے یہ کون سا حج ہو گیا حج تمتو تو حج افراد میں کون سا ایرام باندھے گا کون سا احرام باندھے گا کون سا ایرام گا حج کا ایرام باندھے گا حج تمتوں میں کون سا ایران باندھے گا حج تمتوں میں کون سا ایران باندھے گا یعنی احرام باندھتے وقت یہ نیت کرے گا کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں افراد والا نیت کرے گا میں حج کی نیت کرتا ہوں حج کران بعض علما کے نزدیک حج کران افضل ہے زیادہ ثواب ہے میرے آکا علی اصلاۃ وسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج کران فرمایا اچھا حج کران اس میں حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے یعنی بندہ او پہلے جا کر عمرہ بھی کرے گا مگر احرام نہیں اتارے گا احرام حج کے بعد اتارے گا تو اب حج والا جو ہے وہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کرے گا فرق سمجھ آ گیا کہ کون کون سے حج پہلا حج کون سا حج افراد پہلا حج کون سا بتایا گیا دوسرا حج حج تمتو تیسرا حج حج کران حج افراد والا کون سا ایرام باندھے گا حج کے احرام کی نیت کرے گا حج تمتو والا اور حج والا عمرے اور حج دونوں کے یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے اب پرابلم کیا ہوتا ہے حاجی ہی ملتے ہیں مکے میں جدہ میں احرام میں ہم اگر اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کون سے حج کیا ہے کہتے ہیں ہم نے حج کیا ہے کون سا حج کون سا ہوتا ہے ارے اچھا تو آپ نے کون سے حج کا ایرام باندھا ہے ہم نے حج کا احرام باندھا ہے اب ذرا سوچے جس کی فلائٹ پچیس دن پہلے اور اس نے فقط حج کی نیت سے احرام باندھ لیا اس کا کون سا حج ہو جائے گا حج افراد ہو جائے گا اب اس کا احرام کب کھلے گا आग حج आग ختم ہونے کے بعد اب اس نے تو باندھ لیا حج کا احرام نیت ہی نہیں پتا تھی کون سی کرنی ہے اچھا کسی حاجی کو کہو نا کہ عمرے کی نیت کرو جہاز میں تو کہتا جا حج کی نی رہا ہوں آپ عمرے کی نیت کروا رہے ہیں مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے نا تو اب کیا ہوگا عمرے کی نیت کی جائے گی لیکن وہ حجے تمتوں کے لیے یعنی وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام اتار دے گا اور وہاں حج سے پہلے پھر احرام باندھا جائے گا تو اب یہ بڑی اہم بات ہے جو حاجیوں کو نہیں پتا ہوتی تو خدا پہلے طے کرے کہ میں نے کون سا حج کرنا ہے اور اسی طرح کی نیت آپ نے کرنی ہوگی اور یہ الحمدللہ رفیق الرمین میں ساری تفصیل موجود ہے تو نیت جہاز اڑنے کے بعد کرنی ہے لیکن اس بات کا ڈسائڈ کرنا اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ میں کون سا حج کرنے جا رہا ہوں پہلے دیکھیں آپ کی فلائٹ کب ہے حج میں کتنے دن باقی ہیں لیکن کوئی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں اور بس حج کی نیت کر کے چلے جاتے ہیں تو اس میں دم ہونے کی بھی صورت ہو سکتی ہے بہرحال اس میں تفصیل ہے مزید اتنی بھی میرے پیارے اسلامی بھائی بعض حاجیوں کو معلومات نہیں ہوتی ہمارے حاجی کیمپ پہ اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں کہ وہ مدینہ منورا کی فلائٹ ہے اور گھر سے آرام باندھ کر آ گئے کہاں جا رہے ہیں حضرت مدینہ پاک اچھا تو پھر احرام باندھ کے آ گئے ہم تو کہا تھا پر جانا ہے تو احرام پہن کے جانا ہے اب مدینہ منورہ میں احرام پہن کے نہیں جانا وہاں تو نو دن رہنا ہے آٹھ دن رہنا ہے اور وہاں حاضری ہے سرکار علی سرات کے روزے کی حاضری دینی ہے تو مدینہ منورہ میں احرام نہیں باندھنا وہاں آپ اپنے نارمل کپڑوں میں جائیں گے بلکہ وہاں جا کے تو انشاءاللہ نیا لباس پہنیں گے نیا امامہ پہنیں گے ان شاء اللہ نئی ان اللہ چادر ہوگی خوشبو بھی نہیں ہوگی مسواق بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ظاہر نیا کر کے آکا کے دربار میں جائیں گے آکا نگاہ فرما کر اندر باطن بھی نیا فرما دیں گے تو اب بدینے میں حیرام پہن کے نہیں جانا تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی بڑی معلومات کی کمی ہے آؤ سارے مل کر نیت کر لے ہم ان شاء اپنے شہر اپنے گاؤں اپنے علاقے کے ایک ایک حاجی تک جا کر اس کی تربیت کریں گے اچھا اب جہاز اڑ گیا کھانا پیش کیا گیا ایک اور احتیاط نوٹ کر لیجئے گا وہاں کھانے کے دوران حاجی کو بعض اوقات بعض ایئر لائن میں پرفیومڈ ٹشو پیپر دیے جاتے ہیں خوشبودار ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں اللہ کرے یہ بھی ایئر لائن کے افسران اگر سن رہے ہوں تو مکہ مدینے خاص طور پہ جو جدہ فلائٹ جاتی ہے اس میں یہ پرفیومڈ ٹیشو پیپر دینا ہی بند کر دیں بے حاجی گاؤں کا آیا ہوا وہ پڑھتا بھی نہیں کیا لکھا ہے اس میں کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اس ٹشو پیپر کو نکالنا ہے اب پورا خوشبو سے تر بتر ہوتا ہے اب ایسا تربتر ہوتا ہے کہ پورا ہاتھ بازو کا خوشبو سے لب لب لب خوشبو آ جاتی ہے پورا چہرے پہ لگا لے تو پورا چہرہ خوشبوؤں والا ہو جائے گا تو اس کو قریب بھی نہیں آنے دیں اور صرف یہ جہاز میں نہیں مینا کے اندر بھی مکہ پاک میں کئی ہوٹل والے اپنے کھانے کے ساتھ یہ ٹشو پیپر دیتے ہیں تو وہاں بھی اگر آپ احرام میں مینا میں تو ہوں گے یہ احرام میں باقی مکہ پاک میں بھی جس وقت آپ احرام کی حالت میں ہیں پرفیومڈ تشو پیپر سے آپ نے دور رہنا ہے اگر اللہ نہ کرے زیادہ خوشبو لگ گئی برابر والا بھی کہے بہت خوشبو لگ گئی تو دم کی صورت بھی ہو سکتی ہے اچھا حج کران میں ثواب زیادہ ہے لیکن اگر دم ہو گیا تو دم بھی دو دینے پڑیں گے کیونکہ آپ نے کون کون سی چیز کا احرام باندھا ہے کس کا احرام باندھا ہے عمرے اور حج کا تو آپ جرمانہ بھی ڈبل دینا پڑے گا تو حجے کران کرنے والے ذرا محتاط زیادہ کانشیس زیادہ دھیان رکھ کے سارے کام کرنے حجے کران وہی کرے مشورہ اسی کو ہے جس کی لاسٹ فلائٹ ہو یعنی حج میں چار پانچ دن باقی ہوں تو پانچ چھ دن احرام پہننا تو ٹھیک ہے اگر آپ بیس دن پہلے جا رہے ہیں تو آپ حجے کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اچھا اب پہنچ گئے جدہ ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے صبر کا امتحان ہونا ہے اب آپ میں صبر کتنا ہے یہ چیک کیا جائے گا جدہ ایئرپورٹ پہ کم از کم آپ سمجھ لیں کہ چھ گھنٹے تو کم از کم لگنے ہیں اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اب وہاں سامان آنے میں دیر ہو سکتی ہے امیگریشن میں دیر ہو سکتی ہے مولم کی بس آنے میں دیر ہو سکتی ہے ان تمام معاملات میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اب اگر وہاں واویلا کرنا ہے کئی حاضر لڑ رہے ہوتے ہیں گالم گلوچ اب بھی تو احرام پہنا ہے جدہ پہنچے گناہ شروع لڑائی جھگڑا اس کو بس دے دی اس کو بس دے دی ہماری بس نہیں ہے یہ جناب چیٹر یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے یہ مولم والے کام ہی ٹھیک نہیں کرتے ہمارے وطن کا نظام ہی ایسا پورے نظام پر جناب وہیں سیمینار مقرر ہو جائے گا ہمارا یہ کام نہیں ہم اس لیے نہیں گئے میں نے شروع میں کیا کہا تھا میں مجرم ہوں یہ سوچ کر گیا ہوں میں گناگار مجھے میں کرم کے قابل نہیں تھا بلایا گیا یہ سوچ یاد کر لینا جہاں لگے نا یار انتظار ہو رہا ہے کوئی بات نہیں تسبیح آپ کے ساتھ ہونی چاہیے رفیق الحرمین ساتھ ہونی چاہیے آشقان رسول کی 130 سو اکایات کتاب ساتھ ہونی چاہیے ذہن نصیب بہار شریق کا چھٹا حصہ ساتھ لے جائیں مدنی پنسورا اگر لے جا سکتے ہوں تو وہ لے جائیں اب وہاں جدہ حج ٹرمینل بڑا خوبصورت مدینت الحجا اللہ تعالیٰ میں دیکھنا نصیب فرمائے یہ حج پر ہی دیکھا جا سکتا ہے اب رمضان میں بھی بعض فلائٹ جاتی ہیں لیکن یہ مدینت الحجار جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر جگہ جگہ جا نمازیں بنی ہوئی ہیں فسٹ کلاس بہت صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے آپ کیا کریں آپ پہلے پاکستان مکتب تک پہنچیں اپنی انٹری کروا دیں ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی گروپ یا کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ ساتھ والے حاجی ہوں گے ان کے ساتھ جا رہے ہیں آپ ان کو بتا دیں میں اس مسجد میں اس جا نماز میں بیٹھا ہوں جب بس آ جائے مجھے بلا لینا اب آپ کو مل گئے گھنٹے او بھائی مزے سے پڑھیں جس کی کزائے عمری باقی کزائے عمری پڑے جس کو نوافل پڑھنے وہ نوافل پڑھے سلاۃ و تسبی پڑھے مکرو وقت نہیں تلاوت کرے ذکر و اسکار کرے دروت پڑے یعنی وہ کرے رچ کے عبادت پانچ یہ دیکھیں آپ احرام میں ہیں آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں آپ اپنے لیے ہدف لے لیں کہ میں نے جدہ قرآن شریف بھی وہاں پڑھے ہوتے ہیں کہ مثال دے رہا ہوں کہ جدہ ایئرپورٹ میں انشاءاللہ ہر اس جہر اسلام میں اپنا ہدف خود طے کر لے کہ میں نے اللہ دو پاروں کی تلاوت کرنی ہے نوافل بھی پڑھنے ہیں ان اللہ میں نے وہاں پر دو ہزار بار درودے پاک پڑنا ہے ان شاء اللہ ایک ہزار بار کلما طیبہ پڑھنا ہے یعنی آپ نے کہ ان کہ انشاءاللہ میں نے اس وقت میں اتنے سارے کام کر لینے ادھر بس آئے گی آپ کی ناما مال میں کروڑوں نیکیاں شامل ہو گئی ہوں گی اور اگر آپ نے جناب جھگڑے کرنے ہیں باویلا کرنا ہے وہ سیاست پر بات عجیب عجیب چوکھٹیں لگی ہوں گی نا وہ عجیب عجیب چوپال لگے ہوئے ہوں گے آپ دیکھیں گے احرام پہنا ہوا ہے اب جناب عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں تو میرے بھائیوں اس لیے نہیں جا رہے ہم پھر پتہ نہیں سفر ملے گا کہ نہیں ایک ایک لمحے کو کیش کیجئے ایک ایک لمحے کو وصول کیجئے اب نیکیاں کمانے مغفرت کروانے گئے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ پہ بےسبری نہیں کروں گا نیت تو کر لو بھائی جب بھی جائیں گے انشاءاللہ ہیں اللہ ہے صبری شاء نہیں کریں گے کسی سے الجھیں گے نہیں انشاءاللہ صبر کے ساتھ عبادتیں کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اب جدہ شریف سے یہ پرچیاں یہیں جمع کر لیں کس آخر میں دیکھتے ہیں جدہ ایئرپورٹ کے بعد اب مکہ پاک پہنچے اب بڑی اہم باتیں ذرا نوٹ کرتے جائیے گا وہی بات مکہ پاک پہنچنے کے بعد حاجیوں کو دیکھا جیسے ہی مولم نے گھر دلایا اپنے کمرے میں پہنچے سامان رکھا اور چلو عمرے کے لیے ارے ارے بھائی تھک کے چور ہو گئے ہو اتنی جلدی کیا عمرہ کرنے کی بس یار یہ احرام اتارنا ہے احرام کا ٹینشن کیا غلطی کروائے گا اب ذرا غور سے سنیے گا اب ذرا کیلکولیٹ کریں کہ ہم مکہ پاک میں اپنے گھر کب پہنچیں گے کراچی میں یا پنجاب سے جہاں سے بھی آپ چلے ہیں چار پانچ گھنٹے پہلے آپ پہنچے ایئرپورٹ فلائٹ ہوگی تقریباً چار گھنٹے کی کتنے ہو گئے گھنٹے نو گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پہ آپ نے کم از کم چھ گھنٹے گزارے کتنے ہو گئے پندرہ گھنٹے اب مکہ شریف پہنچے تقریباً دو ڈھائی گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ہو گئے سترہ گھنٹے اب اس کے بعد مولم نے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچایا دو گھنٹوں میں کتنے ہو گئے تقریباً انیس گھنٹوں بعد آپ مکہ پاک اپنے گھر پہنچیں گے جب آپ اپنے گھر سے چلے تھکن کا عالم کیا ہوگا نیند کیسی ہوگی بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی مگر کرنا کیا ہے عمرہ اب مجھے بتاؤ وطن میں رو رہے تھے کہ جب کعبے پر جاؤں گا تو یہ تصور ہوگا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب بے روتے ہوئے جاؤں گا مکے میں حاضری دوں گا کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو یوں رو رو کر دعا کروں گا اور یوں جناب التجائے کروں گا ایک ایک چکر پر جناب میں خوب روتا ہوا چکر کروں گا طواف کے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی آنسو بہ رہے ہوں گے سفا اور مروا پہ جاؤں گا تو بی بی حاضرہ کی یاد بناؤں گا سفا کی پہاڑی کو بھی نظروں سے چوموں گا پتا نہیں کیا کیا آپ نے پلان بنایا ہے انیس کا جاگا ہوا بندہ کیا یہ سب کر سکے تواس میں دیکھا آج ہی بےچارے اونرے ہوتے ہیں کیوں ان کی تھکن سے برا حال تھا مجھے بتائیے آپ مکہ پاک پہنچ گئے سواب کا میٹر جاری ہے اب کون سی عمرے کے بعد آپ کی کوئی بزنس میٹنگ ہے جو آپ نے جلدی عمرہ کرنا ہے تو میرا ناقص مشورہ پلیز یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ مکہ پاک پہنچ گئے اب فرض نماز کا وقت ہے نماز ادا کر لیجئے بھوک لگی ہے کھانا کھا لیجئے تھکے ہوئے ہیں سو جائیے بالکل سو جائیے کیونکہ اب آپ نے احرام میں سونا وطن میں سیکھ لیا تھا یہ وہاں کام آئے گا بالکل سکون سے سوئیں سات آٹھ نو گھنٹے کی چاہیں تو نیند کر لیں اب بالکل فریش ہو کر چاہیں تو آپ تازہ وزو کریں بلکہ آپ غسل بھی کر سکتے ہیں احرام میں صابن وغیرہ نہ لگائیں آپ صرف پانی سے غسل کر لیں اب آپ بالکل فریش ہو گئے ہیں میل اتارنے کے لیے غسل نہیں کر سکتے ویسے ہی آپ فریش ہو گئے آپ نے وزو کی جگہ غسل کر لیا شاور لے لیا اب آپ نے پھر پہنا احرام جو سوال ہیں وہ اپنے پاس رکھیے گا انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آخر میں کچھ افیئر کر کے اسی موضوع سے متعلق شرعی سوال کے جواب تو کو میں نہیں دے سکتا لیکن یہ انتظامی امور سے متعلق اگر کچھ سوال ہوں گے تو اس کے جواب کی کوشش کروں گا تو میں ایسا کر رہا تھا اب آپ ہو گئے بالکل فریش نیند بھی ہو گئی آرام بھی ہو گیا اب جائیں مکہ پا پاس کعبے کے پاس سچ بتاؤ اب آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے اب رقت بھی ہوگی اب ٹینشن نہیں ہے نا فریش ہوں گے آپ اب طواف کا بھی مزہ اب سہی کا بھی مزہ اب آپ وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کرو گے اب آپ ذکر و بھی کرو گے اب ٹینشن نہیں ہے لیکن یہاں یہ حاجی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اب تھکے ہارے آن دا اسپوٹ گھر پہنچے سامان رکھا اور عمرہ کرنا ہے تو یہ نہ کیجیے ریسٹ کر کے فریش ہو کر عمرہ کریں گے انشاءاللہ فریش ہو کر پہلی حاضری دیں گے اور رو رو کر ان کعبے کے سامنے دعائیں کریں گے ان اچھا ایک اور مسٹیک ایک اور غلطی حاجی جب عمرہ کرنے اپنے گھر سے کہاں جاتا ہے حرم شریف مکہ پاک میں مسجد الحرام وہاں ایک غلطی کیا ہوتی ہے حاجی کیا کرتا ہے بےچارا جلدی میں اپنی ہوٹل کا پتہ معلوم نہیں کرتا ہوٹل کا کارڈ لینا بھول جاتا ہے اب پہلی بار زندگی میں مکہ شریف پہنچا اور ہرم شریف بھی پہنچ گیا پوچھتے پوچھتے واپس آیا اب سوچ رہا ہے ہوٹل کا ہے اور یہ تو معلوم ہی نہیں کیا اور پریشان اچھا ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے ہرم شریف جو ہے نا مکائے پاک کا غور سے سنیے گا پیزانے مدینہ کا تو دو, دو ہی دروازے ہیں ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے مکائے پاک ایک طرح سے گولا میں ہے ہرم شریف اور اس کے چاروں طرف دروازے ہیں اندر جانے کے بعد آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے تو اسی دروازے سے باہر نکلیں گے تو تو آپ کو وہ گھر مل جانا ہے وہ محلہ مل جانا ہے حاجیوں کو کیا دیکھا کہ بچارے ہرب میں داخل ہوئے طواف کیا صحیح کی اور صحیح کرنے کے بعد مروا سے سات چکر پورے ہوئے وہی سے باہر نکل گئے اب وہاں جا کے پریشان کہ یار میں تو جب آیا تھا تو اتنی بڑی بلڈنگ تھی یہ لال کلر کا میں نے دکان بھی یاد کی تھی وہ بڑا سا کمبا بھی تھا ہمارے ہوٹل کے پاس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک صاحب مجھے ایک بار مکہ پارک میں ملاقات ہوئی ایک حاجی وہ زاروں کے تار رو رہے اب جب معلوم جس جہاں سے گیا تھا وہ جگہ ہی نہیں مل رہی مجھے میں تو یہ نشانیاں ڈھونڈ کے گیا تھا وہ چیزیں ساری غائب ہو گئی تو ان کو بتایا وہ چیزیں غائب نہیں ہوئی آپ کسی اور دروازے سے ہرم کے باہر آ گئے تو آپ کو مکہ پاک میں بڑا اہم مسئلہ ہی ہے یہ دو کام کیجئے گا جب ہوٹل سے اپنے مکان سے حرم شریف کی طرف جائیں تو اپنے ہوٹل کا کارڈ لے لیں کہ بھائی اپنا کارڈ دو اس پہ پتہ بھی لکھا ہوگا فون نمبر بھی لکھا ہوگا ہوٹل والے اپنے کارڈ کے پیچھے نقشہ بھی دیتے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے مولم کا کارڈ بھی ہونا چاہیے آپ وہاں سے موبائل فون کی سم بھی خرید لیں تاکہ آپ بھی فون کر کے کسی سے بات کر سکیں اور حاجی جو اپنے ایک ہی کافلے والے یا ایک ہی کمرے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے نمبر بھی لے لیں گے یار اپنا نمبر آپ دے دو میرا نمبر آپ لے لو تاکہ آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک دوسرے سے فلاں جگہ پر ملاقات کر لیں گے اور جب حرم شریف کے اندر جائیں تو یاد سے دروازے کا نمبر اور دروازے کا نام نوٹ کر لے کہ میں کون سے دروازے سے جا رہا ہوں تو مجھے میرا گھر ملنا ہے اگر آپ کسی اور دروازے سے باہر آئے تو دنیا ہی دوسری ہوگی بلڈنگیں بھی دوسری ہوں گی منظر بھی دوسرا ہوگا اور حاجی اس وقت پریشان ہو جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے ہر میں پاک کے دروازے کا نمبر اور وہاں کا نام نوٹ کر لینا ہے اچھا اب اس کے بعد کاندھا جیسے کلوی باپا نے بتایا احرام میں کئی حاجیوں کو دیکھا یہ دیکھیں حرم شریف کا دروازہ نظر آ رہا ہے اور اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ہماری مندی چینل کی مجلس نے تو نام بھی رقم ایک اوپر لکھا ہے نمبر نمبر ون اب یہ دروازہ ہے اگر آپ نمبر ون دروازے سے داخل ہوئے تو اس کا نام اور نمبر نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ شاء واپسی میں بھی آپ کو آسانی رہے گی اچھا اب کاندھا احرام میں کئی آجیو کو دیکھا سارا سفر کاندھا کھلا رکھتے ہیں استماع کہلاتا ہے احرام میں کاندھا فقط طواف کی حالت میں استباہ کرنا سنت ہے سات چکر میں اس کے علاوہ کاندھا کھلا نہیں رکھنا پھر اچھا اب یاد رہے کہ ویل چیئر والے حاجی ان کے لیے مسجد الحرام شریف میں ایک اوپر خانہ ای کعبہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا نیا ایک مطاف ایک مچان کہلیں بنائی گئی ہے اور وہ ویل چیئر کے حاجی جو ہیں وہ اوپر سے ہی کریں گے اب یہاں بھی وہ پرابلم ہوگی کہ اگر مثال کے طور پہ ویل چیئر والی کوئی حجن یا حاجی آپ کے ساتھ ہے آپ اوپر نہیں جانا چاہتے ان کو لے کر کوئی اوپر چلے گئے آپ نیچے سے کر رہے دونوں ملاقات کہاں کریں گے گھنٹوں حاجیوں کے ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں صرف ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ نے کوئی نشانی کوئی گیٹ نمبر طے کرنا ہوگا اور آپس میں اگر آپ کے پاس موبائل فون اور سم ہوگا تو آپ ایک دوسرے سے بھی رابطہ کر سکیں گے لیکن نشانی اگر ہوگی تو بھی آپ ایک دوسرے کو تلاش کر لیں گے یہاں ایک اور مشورہ دے دوں موبائل فون بہت سارے حاجی جناب بڑے قیمتی قیمتی موبائل فون لے کر جاتے ہیں تو برائے کرم اگر قیمتی موبائل فون لے بھی جانا ہے تو ایک سستا والا موبائل فون بھی لے جائیں ہزار دو ہزار روپے والا موبائل فون ہوتا ہے حرم شریف کے اندر مینا عرفات کے اندر آپ نے وہ والا موبائل فون لے جانا ہے خدا ناخواستہ آپ کا موبائل فون ہو نہ جائے بازو کا چوری بھی ہو جاتا ہے اور پھر تکلیف ہو سکتی ہے تو چھوٹا موبائل لے جائیں اور اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا بیٹری بھی لے جائیں اور اس بیٹری کو چارج کر لیا کریں آپ کو حرم شریف میں پلک لگانے کے لیے نہیں ملے گا اب مثال کے طور پہ آپ مینا میں ہیں اور کھو گئے اور موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی اب کیسے ڈھونڈیں گے کسی کو تو اس سفر میں خاص طور پہ مینا عرفات کے حج کے سفر میں جو چار پانچ دن آپ حج کے لیے جائیں گے اس میں آپ نے ایکسٹرا بیٹری بھی چارج کر کے لے جانی ہے وہ انشاءاللہ شاء آپ کو بڑا کام دے گی سلو ال حبیب چلے مل کر ذرا لبیک پڑھ لیتے ہیں لبے کوا کرم لبیک لا ہوئی لبئی لبیک مسا نہ کور ملک وند ملک الحبيب الحبیب الله اللہ تعالی محمد صلی اللہ عليه وسلم اچھا وہاں پر صفا اور مروا کے درمیان ایک حاجی غلطی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفا سے مروا اور مروا سے صفا یہ ایک چکر ہے کیونکہ ہجر اسود سے حضرے اسود ایک طواف کا چکر ہے نا تو بعض حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروا اور مروا سے سفا جب پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہوا تو اب وہ چودہ چکر لگا لیتے ہیں اور جب دوسرا حاجی بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ والے ساتھ کیے تو وہ پھر سر پکڑتا ہے رے میری جبھی جب ٹانگوں میں درد ہو گیا میں نے وہ والے چکر کیے تو یہ نہ کر جانے کے نقصانات ہیں ایک حاجی ایسا عجیب و غریب واقعہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک حاجی جو ہے وہ طواف کے دوران مطاف کے قریب بیٹھا رو رہا ہے ہمارے اسلامی بھائی اس کے پاس پہنچے کا آپ کیوں رو رہے ہیں مسئلہ یہ جب میں وطن سے چلا تھا مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ بھائی جیسے سارے لوگ کرے ویسے کر لینا تو میں اسی طرح آگیا گیا طواف کرنے اب سب طواف کر رہے تھے میں بھی طواف شروع کر دیا فجر کے بعد طواف شروع کیا ہے اب زہر ہو گئی ابھی تک طواف ہی ختم نہیں ہوا اب وہ اللہ کا بندہ یہ سمجھا کہ جتنے لوگ صبح سے طباف کر رہے ہیں وہ ابھی تک وہی لوگ تواف کر رہے ہیں کہ ساری کر ہی رہے تھے رکتا تو تباؤ تو ختم کیوں نہیں ہو رہا اب اس کو نہیں پتا کہ وہ ساتھ ساتھ چکر کر کے لوگ جا رہے ہیں دوسرے ایڈ ہو رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں تباب جا ہے جب بریک ہوگا تو میرا بھی بریک ہو جائے گا کہہ رہا ہے میرے پیروں میں درد ہو گیا سوج گئے میرے پیر فجر سے طباف کر رہا ہوں تواف ہی ختم نہیں ہو رہا اب آپ بتائیں اس طرح بغیر علم حاصل کیے بغیر سیکھے لوگ جا رہے ہیں کون گا انہیں پتہ نہیں کتنی کرتے ہوں گے تو خدارہ میرے دعوت اسلامی کے مبلحین نیت کیجیے ہمت کیجیے مجلس سے حج و عمرہ کا ساتھ دیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر حاجیوں کی تربیت کریں گے اور حبد اللہ پاکستان کے کئی شہروں میں حاجی کیمپ میں حج مجلس حج و عمرہ کے بستے لگ چکے ہیں ایئرپورٹس پر لگنے کا انتظام ہو رہا ہے ہمیں مبلغین چاہیے مجلس حج و عمرہ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں جو یہاں ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین وطن میں کہیں اور سن رہے ہیں آگے آئیے ایئرپورٹ حاجی کیمپ پر اور جناب حج تربیتی اجتماع جہاں ہو رہے ہیں ایئرپورٹ پر جائیں حاجی کیمپ میں جائیں ہمارے مبلغین کو مجلس حج و عمرہ والوں کو اپنا نام لکھائیں کہ میں حاضر ہوں مجھے بتائیں میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ہم ان کو پانی بھی پیش کرتے ہیں ہم ان کو کبھی چائے بھی پیش کرتے ہیں ہم ان کو رفیق الحرمین بھی پیش کرتے ہیں ہم ان کو احرام باندھنا بھی سکھاتے ہیں ذرا سوچو جو مکے جا رہا ہے جو مدینے جا رہا ہے میں نے احرام باندھنا سکھا دیا اس کو میں وہاں یاد آ گیا اس نے میرے لیے دعا کر دی میرا بھی بلاوا آ جائے گا تو کون کون نیت کرتا ہے حاجیوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تو روزانہ کچھ گھنٹے ابھی دیکھیے تیس چالیس دن ہے یہ سیزن ابھی اس کے بعد تو حج آپریشن ختم ہو جائے گا تو اب جب اس حج اجتماع سے فارغ ہو جائے نا اب آپ نے آج رات مذاکرہ بہت توجہ سے سننا ہے کیونکہ اب باپا آج حج کا طریقہ بتائیں گے تو سیکھو گے تو سکھاؤ گے نا بھائی تو نوٹ کرتے جائیں اور انشاءاللہ اللہ مجلس سے حج و عمرہ کو اپنے نام پیش کر دیجئے گا یہاں باہر بھی بستہ لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو ان خدمتوں میں آپ کو بھی موقع دیں گے اچھا اب آگے چلیں حج پر یہ تو کچھ عمرے سے عمرے تک کی احتیاطیں ہو گئی اب چلتے ہیں حج کے سفر پر حج کے سفر میں سات ذلحجہ کو مولم کی طرف سے بسیں جانا مینا میں شروع ہو جاتی ہے ویسے تو آٹھ ذلحجہ کو زہر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے مینا میں چلے تھوڑی سی ایک دوہرائی کرا دیتا ہوں ایک اور بڑا مسئلہ حاجیوں کو دیکھا کہ بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں یار حج پر جانا ہے حج کرنا ہے بڑا مشکل سفر ہے بڑا ڈفیکلٹ ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کوئی مشکل سفر نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے تو ذہن سے یہ نکال دے بڑا آسان اب تو بڑی آسانی ہو گئی پہلے تھا مشکل سفر اب تو جہاز میں جاتے ہیں پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر لوگ جاتے تھے ٹھیک ہے حج کل کتنے دنوں کا ہے پہلے یہ سمجھ لیں ہم سمجھتے ہیں پانچ دن احرام پہننا پڑے گا پانچ دن جناب جو ہے وہ احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی ایسا نہیں ٹھیک ہے حج آٹھ ذوالحجہ سے شروع ہوگا ٹھیک ہے دوہرائی کرنی ہے ذرا غور سے سنیے گا آٹھ ذلحا کو منا کے اندر زہر سے لے کر نو ظلحجہ کی فجر تک ہم نے منا میں رہنا ہے اور پانچ نمازیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے آٹھ ذوالحجہ کہاں رہنا ہے کہاں رہنا ہے کہاں رہنا ہے ٹھیک ہے جناب آٹھ ذوالحجہ کی زہر سے نو ظلحجہ کی فجر تک منا میں رہنا ہے نو الحجہ کو فجر پڑ کے جانا ہے عرفات اور عرفات حج کا سب سے بڑا جو ہے وہ وقوف ہے سب سے بڑا رکن ہے وقوف رکن آزم ہے وہ ہم نے نو الحجہ کو کرنا ہے وہاں دن میں دعائیں مانگنی ہے شام تک مغرب تک وہیں رہنا ہے تو نو کا دن کہاں گزارنا ہے کہاں گزارنا ہے عرفات میں اب نو کے بعد جو رات آنی ہے دس کی صبح اور نو کی رات اب یہ جو رات ہے یہ عید پہلے کی رات ہے ہمارے یہاں دوسرے دن بقرا عید ہوتی ہے حاجیوں کی تو روزی عید ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو نو ذلحجہ کی رات یہ رات گزارنی ہے مزدلفہ میں کہاں گزارنی ہے اور فجر کے بعد کا تھوڑا سا وقت مزید وہاں دعاؤں وغیرہ میں گزارنا ہے تفصیل آج رات کو سیکھیں گے میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نو کی رات گزرے گی مزدلفہ میں دس کی صبح حاجی نے کرنی ہے رمی کیا کرنی ہے ٹھیک ہے رمی کرنے کے بعد اس نے کرنی ہے قربانی اگر حج افراد والا ہے تو اس کی قربانی نہیں باقی تمتو اور کران والا قربانی کرے گا تو دس کو کیا کرنا ہے رمی اور پھر احرام اتر جائے گا ٹھیک ہے حج کتنا ہے فقط سوا دو دن جی ہاں یہ احرام جو ہے نا حج کا یہ سوا دو دن رہنا ہے رمی کے بعد قربانی قربانی کے بعد حلق کیا اور اب احرام اتر جائے گا ٹھیک ہے یہ ترتیب یاد رکھیے گا ہاں اب جو باقی دن منا میں رہنا ہے دسویں رات گیارہویں رات اور گیارہویں اور بارہویں کی جو رمی کرنی ہے یہ کپڑوں کے اندر ہوں گے ہم خوشبو بھی لگائیں آرام سے پہنے صرف جو ہے تواف زیارہ جب تک نہیں کریں گے تو مرد و عورت کی جو پابندی ہے وہ برقرار رہے گی باقی ساری پابندیاں ختم تو ٹینشن نہ لیں حج یعنی جو باقاعدہ احرام کے اندر ہم نے جو وقت گزارنا ہے وہ تقریباً سوا دو ڈھائی دن ہیں آٹھ زلحجہ کہاں گزاریں گے کہاں گزاریں گے کہاں گزاریں گے یار نیت تو کر لو کہاں گزاریں گے یا اللہ اچھا پھر نو کی صبح کہاں جائیں گے آرفات جائیں گے پیدل جائیں گے نا انشاءاللہ چلیں پھر اب دس نو کی رات یعنی دسویں شب کہاں گزاریں گے مستلفہ میں 10 کی صبح ہو جائے گی تو پھر پہلا کام کیا کریں گے شیتان کی پٹائی کریں گے ان اچھا اس کے بعد پھر کیا کریں گے قربانی کریں گے اور پھر اللہ حلق کریں گے احرام سے فارغ ہو جائیں گے اب تباہ زیادہ کرنا باقی رہ جائے گا لیکن احرام جو ہے وہ تقریباً سوا دو دن ڈھائی دن میں قربانی کے بعد اتر جاتا ہے تو حاجی بڑی ٹینشن میں رہتا ہے پتا نہیں اتنا کام مشکل ہوگی اتنی پابندیاں ہوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ریلیکس رہیں کو پہننے کی عادت پھر ان شاء میں بھی مدینہ, مدینہ اب ہم چلنا ہے مینا تو اب کب پہنچنا تھا مینا آٹھ کو کیا پڑھنی ہے پہلی زہر پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا وقت تو زہر سے شروع ہوتا ہے لیکن سات کی رات ہی سے بسیں منہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں مولم کی طرف سے تو مشورہ یہ کہ آپ بھی ساتھ کی رات ہی کو احرام باندھ کر مینا چلے جائیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آٹھ کو اگر ڈائریکٹ آپ مینا پہنچیں گے تو ایک تو خیمہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ مولم کے بندے مولم کی بسیں رات کو پہنچ جاتی ہیں دوسرا پرابلم یہ ہوگا کہ وہاں لوگ اپنی اپنی جگہ رات کو جا کر گھیر لیتے ہیں اب آپ کو جگہ ملنا اور ذرا جیسی مناسب جگہ آپ چاہتے ہیں وہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو اگر تو کوئی حاجی ایسی جگہ پر بیٹھ چکا لیٹ چکا ہم نے وہاں لڑنا نہیں ہے جگہ کے لیے لڑائی نہیں کرنی کسی اور جگہ چلے جائیں گے جگہ بہت ہوتی ہے آپ کو مل جائے گی جگہ تسلی رکھیے گا ذہن یہی رکھیے گا میں مجرم ہوں مجھے بلایا گیا لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں باپا نے کل بڑی پیاری بات کی مجھے کوئی مار دے میں مار کھا لوں گا ماروں گا نہیں ٹھیک ہے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ساتویں شب یعنی سات اور آٹھ کی درمیانی رات آٹھویں شب کو چلے جائیں گے تو بڑی سکون سے آپ کو جگہ بھی مل جائے گی آپ خود مینا میں آرام بھی کر لیں گے تو دوسرے دن سکون سے عبادت کر سکیں گے تو سات کی اور آٹھ کی درمیانی شب ہی مینا تشریف لے جائیں یہ مدنی پھول میں نے پیش کرنا تھا درود پاک پڑھ لیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب آپ نے اس کے بعد جو حاجی کو احتیاط کرنی ہے کہ مینا عرفات میں کم کھائے وہاں کینٹینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لوگ جناب طرح طرح کے فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں جی ہاں مینا کے اندر بھی فاسٹ فوڈ ملتا ہے بڑی بڑی ڈرنکس ملیں گی آپ کو جوسز ملیں گے تو بہتر یہ ہے کہ مینا میں ارفات یہ ڈھائی تین دن بہت احتیاط کریں بڑی لمبی لمبی استنجا کھانے پہ لائنیں ہوں گی آپ کا پیٹ خراب ہو گیا یا آپ کو بار بار حاجت ہوئی تو بھی بڑا مشکل ہو جائے گا تو تھوڑا کھائیں کوئی بات نہیں زندگی پڑی ہے کھانے کے لیے بسکٹ کھا لیں چائے پی لیں فروٹ بھی ملتا ہے اگر وہ لے لیں اپنے آپ کو بڑا لو پروفائل رکھیں کم کھائیں گے تو ان شاء اللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ عبادت میں دل لگا سکیں گے اسی طرح آپ نے آ, میں نے کیا تھا مدری پنچ اچھا مینا میں کیا لے جائیں ساتھ بڑی اہم بات مینا کے اندر یہ دیکھا کہ جب حاجی مکے سے مینا جاتا ہے ارفات جاتا ہے یہ آپ کو یہیں سے لے جانا پڑے گا اپنے ساتھ کچھ حاجی ہینڈ بیگ لے یہ ہینڈ بیگ جو تین چار کلو کا, ہے نا, کلو کا محسوس ہے کیونکہ چلنا پیدل ہوتا ہے گرمی شریف بھی برکتیں دے رہی ہوتی ہے تو اپنے ساتھ اسکول اس بیگ لے جائیں انشاءاللہ اگر آپ یہ لے گئے تو آپ دعا دیں گے انشاءاللہ شاء آپ اپنے کاندھوں پر لٹکانے والا بچے جو اسکول اس میں بیگ پہنتے نا وہ بیگ لے جائیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو وزن کم محسوس ہوگا دوسرا آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے اب ایک ہاتھ میں لے تصویر اور چلتے جائیں ان شاء بھی پڑھتے جائیں گے درود بھی پڑھتے جائیں گے اور وزن محسوس نہیں ہوگا اسکول اس بیگ میں بھی, بھی ایک مشورہ دوں اسکول اس بیگ ایک تو آتا ہے پتلی ڈوری والا جو کاندھوں پر چوبنے لگے گا آپ کو اور ایک ہوتا ہے فوم والا یہاں پر فوم ہوتا ہے اگر وہ فوم والا اسکول اس بیگ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ پیدل حج بھی کریں گے یعنی مینا سے عرفات تک بھی کئی کلومیٹر چلیں گے تو وہ بیگ آپ کو تنگ نہیں کرے گا پیچھے آپ کا سامان آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا تو اسکول اس بیگ نوٹ کر لیں اپنے ساتھ اسکول اس بیگ لے جائیں اور اپنے ساتھ زیادہ سامان نہ لے جائیں ارے بھائی حاجیوں کو دیکھا ایسا لگتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے منا جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے بیگ سو روپے رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے برابر میں منا ہے اور اس کے برابر میں یہ عرفات ہے ارے بھائی پھر وہاں جا کے بےچارے پریشان ہوتے ہیں تو اچھا خاصا سفر ہے بعض اوقات پیدل بھی بہت چلنا پڑتا ہے تو آپ اسکول بیگ لیں اور بالکل سامان کیا لیں مدری پنسورا رکھ لیں رفیق الحرمین اور یہ جو ایک دو کتابیں یہ رکھ لیں اور پھر اس کے علاوہ ایک آدھی چادر رکھ لیں اگر کچھ ضروری تین چار پانچ دن کے لیے آپ کو دوائیاں ضروری ہیں تو وہ رکھ لیں تکیے کے بغیر اگر نیند نہیں آتی تو پہلے مولم سے معلوم کر لیں الحمدللہ آپ تو کئی کاروان اور مولم والے منا عرفات میں بستر بھی اور تکیہ بھی دیتے ہیں چادر بھی دیتے ہیں اگر وہ انہوں نے دینا ہے تو یہ بھی نہ لے جائیں اور اگر نہیں دینا پوچھ لیں تو پھر اپنے ساتھ لے جائیں جتنا کم وزن ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ آپ رہیں گے نہ اپنا لیپ ٹاپ نہ اپنا آئی پیڈ نہ اپنا قیمتی موبائل لے کر جائیں مینا عرفات میں سامان سنبھالنا آسان نہیں آپ کو وہاں کوئی تالے والی کبڈ نہیں ملے گی سب کا سامان ایک ہی خیمے میں پڑا ہوگا آپ استنجا وزو کرنے جائیں گے واپس آئیں گے تو سامان آگے پیچھے ہو سکتا ہے ہاں چپل دو لے کر جائیں گے ایک پہن کر اور ایک ایکسٹرا مینا عرفات میں چپل ڈھونڈنا بہت مشکل تو چپل آپ نے ایک ایکسٹرا لے کر ضرور جانا ہے چپل کے لیے ایک اور مشورہ بھی دوں اپنی چپل اور اپنا بیگ آپ کوشش کریں تھوڑا سا ہٹ کے کلر لیں یہ بھی ایک مشورہ ہے مثال کے طور پر ساری حاجیوں کے بیگ کالے رنگ کے ہوتے ہیں یا براؤن ہوتے ہیں اس میں سے اپنا بیگ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرا بیگ ہی پیلے رنگ کا ہے وہ دور سے نظر آ جائے گا اٹھا لیا آپ کے چپل اب ماشاء اللہ ہمارے جو پیلے رنگ کے چپل ہیں نا جو فیضان مدینہ میں یا کئی جگہ پر ملتے ہیں وہاں آج نہیں پہنتے وہ پورے خیمے میں پیلے رنگ کا چپل دور سے نظر آ جاتا ہے کوئی پہن کے بھی نہیں جاتا اور سارے حاجیوں کے ایک جیسے چپل ہے دوسرا پہن کے چلا جاتا ہے آپ اس کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے ہم ننگے پیر ہو گئے تو آپ اپنے چپل اور اپنے بیگ کا کلر تھوڑا سا ہٹ کے کلر لے لیں یا کوئی ایسی واضح نشانی ہے اس پر کہ آپ دور سے پہچان لیں ایک اور مشورہ اپنے پاسپورٹ جو ہے نا اس کا کور یعنی پاسپورٹ کے اوپر یا تو کوئی سٹیکر لگا لیں یا مدری چینل کے ذرا سٹیکر لگا لیں یا کوئی ایسا ایسا اسٹیکر یا کوئی ایسا ریپ کر لیں اس پاسپورٹ کو کہ بعض اوقات مولم کی بس میں جب کھڑے ہوں گے نا تو وہ پچاس پاسپورٹ لے کر آئے گا اور وہ پاسپورٹ جب تقسیم کرے گا یا پاسپورٹ پہ حاضری لگائے گا تو پچاس میں سے آپ کو اپنا پاسپورٹ فوراً نظر آ جائے گا آپ کہیں گے یہ میرا یہ مجھے دے دو تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا پاسپورٹ پہچان لیں گے اپنا بیگ پہچان لیں گے اپنا چپل پہچان لیں گے تو یہ وہ مشورہ ہے ان یہ وہاں جائیں گے تو ان شاء کو کام آئے گا درج پاک پڑ لیں سلو الا حبیب اب اسکول بیگ بھی ہو گیا سامان آپ نے کم لے کے جانا ہے اب مینا سے عرفات کیسے جائیں گے دیٹ از امپورٹنٹ کوشچن مینا پہنچ گئے مینا سے عرفات کب جائیں گے بھول گئے ابھی سے کب جائیں گے نو ذیل کو فجر کے بعد اشراق چاش کا جب وقت ہو جائے سورج کوہ سبیرا پر چمکے سے پوری تفصیل ہے رفیق الحرمین میں لیکن جانا نو تاریخ کو صبح ہے ٹھیک ہے آٹھ کی رات سے ہی مولم کے جو افراد ہوں گے وہ آواز لگائیں گے عرفات چلو عرفات چلو جلدی جلدی لے جائیں گے بسے بھی چلنا شروع ہو جائیں گی اب تو وہاں پر ٹرین بھی چلنا شروع ہو گئی ہے بڑی ریپڈ بڑی صاف ستھری بڑی سی سپیڈ والی ٹرین ہے جو مینا سے عرفات عرفات سے مزدلفہ لے کر جاتی ہے مگر اب یہاں جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا رات کو جانے میں آپ کی سنت فوت ہو جائے گی کیونکہ آپ نے پانچ نمازیں مینا میں پڑھنی ہے کون کون سی پڑھنی ہے آٹھ کی اثر, مغرب عشاء اور نو کی فجر ماشاءاللہ یاد کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ کون کون سی نمازیں پڑھنی آٹھ کی आ, आ, نو کی فجر ٹھیک ہے اب وہ آٹھ کی عشاء کے بعد ہی لے جائیں گے تو نو کی فجر والی سنت تو چلی جانی ہے اب کیا کرنا اب اس کے دو طریقے ہیں ایک تو بسیں جو ہیں مولم کے افراد رات سے لے جائیں گے اب آپ ماں ماشاءاللہ حج میں ایک بڑا میں نے دیکھا ہے کہ آپس میں دوستی ہو جاتی ہے سلام دعا ہو جاتی ہے سفر ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو خیمے کے لوگ آپس میں آپ اپنے ساتھ اسلام بھائی کو تیار کر لیں کہ یار ہم نے سنت ادا کرنی ہے ہم نے نو کی فجر پڑھ کے چلنا ہے تو اب اگر آپ نے بس میں جانا ہے پیدل جانا ہے تو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جب بھی جانا جائیں بھائی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے پیدل جانے کی احتیاط میں بعد میں بتاؤں گا بس میں جانا ہے اور نیا حاجی ہے کوئی ساتھی نہیں ہے پہلی بار آیا ہے تو اس کو بس میں جانا چاہیے وہ پیدل جا کے عرفات میں اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکے گا ٹھیک ہے نا آسان نہیں ہے اگر آپ کا پورا گروپ ہے کوئی تجربے کار حاجی ہے جو ڈھونڈ بھی لے گا نقشہ بھی ہے تو تو پیدل جائیں لیکن اگر بالکل پہلی بار اچ پر گئے اور کوئی ایسا ساتھی بھی ساتھ نہیں تو مولم کی بس میں ہی جائیں اب کیا کریں آپ پندرہ بیس پچیس حاجیوں کو مینا میں تیار کر لو کہ یار آپ سب رک جاؤ ہم مولم سے بات کرتے ہیں ہمیں آپ نو کی صبح جو ہے نا وہ لے جانا تو اب مولم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک حاجی کو عرفات پہنچا ہے اگر آپ رک جائیں گے تو وہ انشاءاللہ شاء نو کی فجر کے بعد بھی آپ کو بس لا کر دے گا اور آپ کو عرفات لے کر جائے گا آپ کی سنت ادا ہو جائے گی دوسرا طریقہ اب حاجیوں کے لیے ٹرین چلائی گئی ہے اور اگر آپ کی خیمے کی ٹرین ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی آپ بس میں نہیں ٹرین میں جائیں گے چلیں ٹرین میں جائیں گے اب کیا کریں اب مولم کے پاس ایک نقشہ ملتا ہے کہ عرفات میں ہمارا خیمہ کہاں ہے وہ نقشہ پہلے لے لیں ایک آدھا تجربے کار ایک دو تجربے کار حاجی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے اور ٹرین میں جانے والے حاجیوں کو بھی میرا مشورہ ہے کاروان والے اگر مجھے سن رہے ہیں تو ان کا بھی ان کو بھی مشورہ ہے دیگر حاجی جو سن رہے ہیں اگر آپ ٹرین میں جانا چاہتے ہیں ٹرین ریپڈ ٹرین ہے بڑی فاسٹ ٹرین ہے مینا سے ارفات یہ ٹرین غالباً 8 منٹوں کے اندر یا 9 منٹوں کے اندر پہنچا دیتی ہے کیونکہ ٹرین میں ٹریفک جام نہیں ہوتا بالکل اس بیٹھے نو منٹوں میں آپ عرفات پہنچ جائیں گے بسوں میں ابھی بھی ٹائم لگتا ہے لیکن اس ٹرین تک پہنچنا یہ دل گردے والوں کا کام ہے کیونکہ آپ سوچیں کہ ایک ٹرین میں بمشکل دو تین چار ہزار حاجی آئیں گے اور لائن لگے گی ایک ڈیڑھ لاکھ حاجیوں کی تو کیسی لائن ہوگی تو اس کے لیے ہم نے تجربہ کیا پچھلے سال تو وہ میں اپنے تجربے کا مشورہ دے رہا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہ وہاں جا کر دعا بھی دیں گے اور آسانی ہو جائے گی رات ہی سے ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی اور ہر تین چار پانچ منٹ بعد ایک ٹرین آ رہی ہوتی ہے بہت اسپیڈ سے ٹرین لے جا رہی ہوتی ہے راتوں رات یہ ٹرین لاکھوں حاجیوں کو ارفات پہنچا دیتی ہے اور ہزاروں لاکھوں حاجی بس کے ذریعے ارفات پہنچ جاتے ہیں جب آپ صبح اٹھیں گے نا اب ٹرین پہ جس کو جانا ہے بس میں نہیں جانا ٹرین میں جانا ہے تو وقت نوٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں صبح نو بجے کے بعد یہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہر بندہ ارفات جا رہا ہوگا آپ مینا میں بیٹھے ہوں گے کوئی کہے گا جانا نہیں بھائی ہم چلے جائیں آپ تسلی رکھیں کوئی بات نہیں آپ کو ذکر و اذکار اگر ٹرین میں جانا ہے نو بجے کے بعد آپ انشاءاللہ شاء ٹرین میں جائیے گا آپ کو ٹرین تک پہنچنا بھی انشاءاللہ شاء آسانی سے پہنچ جائے کیونکہ حاجی چلے گئے سارے مینا تقریباً خالی ہو گیا ہوا نو بجے ٹینشن مت لینا نو منٹوں کا راستہ ہے اگر آپ نے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ لائن میں کھڑا رہنا تو چلے جائیں پدھر کے بعد چلے جائیں آپ رات کو لیکن جو میں ارض کرنے جا رہا ہوں اگر آپ صبح نو بجے کے بعد دس بجے جائیں تو اور آسانی ہوگی لیکن دس تک صبر کرنا تھوڑا سا آپ کو مشکل ہو جائے گا لیکن نو بجے کے بعد بھی اگر آپ وہاں ٹرین پہ جائیں گے آپ کو ایک باقاعدہ وہ ٹرین کی ٹکٹ کے طور پر ایک بیلٹ دیا گیا جا گیا ہوگا وہ بیلٹ دکھائیں گے آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اگلے نو دس منٹوں کے بعد آپ عرفات میں داخل ہو جائیں گے عرفات کا جو حج کا وقت جو ہے نا وقوف عرفات کا وقت یہ ظہر کا جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب وقت شروع ہوتا ہے تو آپ نو بجے بیٹھیں گے سوا بجے پہنچ جائیں گے تو وقت تو بارہ بجے کے بعد تقریباً جو شروع ہوگا ضہر کا وقت شروع ہوگا وہ ہج کے وقوف کا وقت شروع ہوگا تو بہرحال یہ ایک تجربے کی بات ہے ورنہ آپ رات کو اگر اچھا اب پورا ہی آپ کا خیمہ خالی ہو رہا ہے رات کو کوئی بھی نہیں رک رہا تو اب آپ اکیلے نہ روکیں آپ بھی چلے جائیں سنت ضرور چلی جائے گی لیکن آپ پھر اکیلے ارفات پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی پیدل حج قافلے میں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں مدنی چینل پر آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے اگر وہاں جا کے آپ اس کافلے کو تلاش کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پیدل حج پہ بھی سفر کر لیں گے اللہ نے چاہا وہاں دعائیں عرفات میں بھی آپ سب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء علی الحبیب ٹھیک ہے کی بات ہو گئی عرفات پہنچ گئے میں حج کا طریقہ بیان نہیں کر رہا میں صرف آپ کو مفید مشورے دے رہا ہوں طریقہ ان آج رات امیر سنت سے سیکھیں گے عرفات میں ہاں اب عرفات پہنچ کے حاجی کیا کرتا ہے جو مسٹیک اب پہلی بار عرفات گئے اب دوستوں نے کہا یار مسجد نمرا تو دیکھیں گے نا جبل رحمت بھی دیکھیں گے چار پانچ حاجی نکلے خیمے سے چلو چلو مسجد نمرا دیکھنے چلتے دیدار کرنے اور جبل رحمت دیکھنے چلتے ہیں اب جب وہاں گئے تو واپسی میں خیمہ ہی بھول گئے کیونکہ راستے وہاں سارے خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں اب وہ حاجی کا پورا عرفات کا دن دعا مانگنے کی بجائے خیمہ تلاش کرنے میں گزر رہا ہے دھوپ کے اندر وہ چل رہا ہے بےچارا اب نہ اسے خیمہ مل رہا ہے نہ جناب وہ بچارہ کہیں ریسٹ کر پا رہا ہے نہ کھا پی رہا ہے تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے اپنے خیمے ہی میں رہیں اگر آپ نے مسجد نمرا اور جبل رحمت کا دیدار کرنا ہے مینا کی مسجد خیف دیکھنی زیارت نہیں ہے واقعی تو آپ حج سے پہلے یا حج کے کچھ دن بعد ٹیکسی کرائے اور منا ارفات چلے جائیں اور پورا مینارفات گھوم لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سکون سے زیارت کریں دعا کریں لیکن حج کے دوران بغیر راستے پتا اگر آپ باہر نکل گئے لاکھوں حاجی ہوں گے خیمے ایک جیسے ہوں گے بڑی مشکل سے آپ مسئلے نمرا پہنچیں گے واپسی میں خیمہ ہی نہیں ملنا تو یا تو واقعی کو تجربے کار حاجی ہو تو آپ باہر جائیں ورنہ اپنے خیمے میں کوشش کریں بغیر سائے کے کھڑے ہوں اور مانگتے رہیں اپنے رب سے التجائے کرتے رہیں پورا کا پورا رفات رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے اس دن جو رحمتوں کا نزول عرفات میں ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں اور کہیں نہیں یوم عرفہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول دن مغفرت کا دن گنا معاف کروانے کا وعدہ ہے تو اس دن فقط عبادت میں روتے میں دعاؤں میں ذکر و اسکار میں آپ نے گزارنا ہے اب اس کے بعد آپ نے عرفات سے کب نکلنا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ وہاں مولم کے افراد ہر جگہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی پہلے ہی لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں اب کیا مسئلہ ہوتا ہے اثر کی بات اثر کی نماز کا ٹائم ہوا اور آواز لگانا شروع چلے چلے مزدلفہ چلیں بس بھرنا شروع ہو جائیں گی شرعی مسئلہ سن لیں جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا یعنی مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا عرفات سے باہر نہیں نکل سکتے جو نکل جائے گا اس پر دم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو عرفات سے باہر نہیں نکلنا آپ نے چاہے کہتے وہ شور مچائی تو وقت ہے دعا کرنے کا ارے بھائی خوب گر گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں لیکن یہاں مغرب نہیں پڑھنی رہی آفتاب ہو جائے گا مگر مغرب ہم نے مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے وہاں چاہے عشا کا وقت شروع ہو جائے بلکہ عشاء کے وقت میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے مغرب ہم نے عرفات میں نہیں پڑھنی لیکن حروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا بھی نہیں ہے اچھا عرفات سے مستلفا اگر آپ پیدل حج نہیں بھی کر رہے نا تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ آپ عرفات سے جو مزدلفہ کا راستہ ہے وہ پیدل ہی طے کریں اس کی دو وجہ ہے ایک تو ہم نے دیکھا کہ عرفات سے مزدلفہ جو بس میں بیٹھتے ہیں وہ حاجی بعض اوقات آٹھ آٹھ گھنٹے بس میں بیٹھتے ہیں اتنی بسیں جام ہوتی ہیں کیونکہ ہر بس نے اس ادھر ہی جانا ہے دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب حاجی کو سنجا کرنا ہے نماز پڑھنی کئی حاجیوں کے بارے میں پتا چلا کہ ساری رات ہی بس میں گزر گئی آپ مضدلفہ پہنچ ہی نہیں سکے اور مغرب و رشا بھی قضا ہو گئی اترتے بھی نہیں ہیں تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ہمت ہے کوئی معذور وغیرہ ساتھ نہیں تو رات کا وقت ہوگا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوگی تو درود پاک پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے سفر کٹ جاتا ہے تقریباً میرے اندازے کے مطابق اگزیکٹلی exactly میرے سامنے نہیں ہے غالباً آٹھ دس کلومیٹر میٹر آٹھ کلو ہوگا ارفات سے مضطلفہ تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو رات کو لاکھوں حاجی جا رہے ہوں گے دروٹ پڑھتے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی اب پیدل آئیے اچھا اب مزدلفہ میں داخل نہ بھی ہو سکے اور مغرب اور عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے تو مغرب اور عشاء مزدلفہ کے باہر بھی پڑھ لیں کچھ حاجی یہ سمجھنے کے نہیں جناب مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے اب وہاں نہیں پہنچیں گے تو اب نمازی نہیں ہوگی ایسا نہیں نماز قزا نہ کریں بلکہ جو مصطلفہ کا واجب وقوف ہے تفصیل آج رات کو سمجھیں گے میں صرف اشارہ کر دوں جو ضروری وقوف ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے یعنی اگر آپ رات کو پہنچ بھی نہ سکے تو فجر کا وقت جب شروع ہو جب بھی مزدلفہ میں داخل ہو گئے تو آپ کا وقوف ہو جائے گا بہرحال اب مزدلفہ سے کب چلنا ہے شیطان کی پٹائی کرنے کے لیے رمی کرنے کے لیے یہاں بھی ایک مشورہ لے لیجیے اب ساری رات ہو گئی فجر سے پہلے ہی حاج چل پڑیں گے مینا کے لیے آپ کو لگے گا یار یہ چار بجے اذانے دے رہے ہیں دعوت اسلامی کا اللہ بھلا کرے کہ اب تو حج کے دنوں کے نماز کے ٹائم ٹیبل یہ بھی مکتبۃ المدینہ میں عطا فرماتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ضرور معلوم کر کے جائیں کہ جس دن حج ہوگے حج کے پانچ چھ دن مینا ارفات مکے مدینہ ان تمام جگہوں پر جن دنوں میں نے جانا ہے نماز کے ٹائمنگ کیا ہوں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج فجر کا وقت شروع کتنے بجے ہوگا اب فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اذان ہو جائے گی کچھ لوگ مل کے اذان دیں گے جماعت کرنا شروع کر دیں گے آپ سمجھیں گے چلو اذان ہو گئی میں بھی کر لوں ایسا نہیں ہے آپ کو ٹائم پتا ہونا چاہیے حاجی بیچارے بعض اوقات لا علمی میں ہر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذانیں دے کر فجر پڑھ لیتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں تو مستلفہ میں فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کچھ دیر رکنا ضروری ہے جو اس سے پہلے چلا گیا اس پر بھی دم ہو جانا ہے. چند صورتوں میں کچھ اجازتیں ہیں لیکن چند صورتوں میں اس پر بھی دم ہو جانا ہے اب کیا ہوگا آپ نے کب جانا ہے فجر کا وقت ہو جائے اب ذرا غور کیجیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تقریباً پچیس تیس لاکھ حاجی مزدلفہ میں ہوں گے سب نے فجر کے بعد جانا کہا ہے شیتان کو مارنے اب سوچے رش کا آلم کیا ہوگا ابھی اعلان کر دوں کہ فوراً سارے اس گیٹ سے باہر نکلیں میرا <دلوق> خیال چند ہزار لیکن شاید کئی زخمی ہو جائیں گے ایسا ہی چند ہزار لوگ ایک دروازے سے نکلیں گے تو زخمی ہو جائیں گے پچیس تیس لاکھ اپراد یہ جائیں گے شیتان کو مارنے تو کیا ہوگا تو اب کیا کرنا ہے آپ جلدی نہ کریں دیکھیں آپ کا کوئی دس ہجا والے دن کوئی بہت ضروری ایسا کام نہیں جو حد سے زیادہ ضروری ہے تو کوئی ٹینشن نہ لیں آپ مزلفا میں سو جائیں تھکے ہوئے بہت تھکے ہوئے ہوں گے سو جائیں فجر پڑے تھوڑا سا اور آرام کر لیں دعائیں کریں اب اور کیا کریں چائے چائے ملتی ہو, چائے پی لیں ناشتہ کریں ٹینشن نہ لیں جانے دے ہاجیوں آپ بولیں گے سب سے لے گئے میں رہ گیا آپ نہیں رہ گئے آپ رک جائیں ورنہ آگے جو آپ کے ساتھ ہونا ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جائے گا تو رک جائیں ٹینشن نہ لیں آپ بیٹھے رہیں سکون سے بیٹھے آٹھ ساڑھے آٹھ نو جتنا لیٹ کر سکتے لیٹ کریں یہ ریلا جو ہے, یہ گزر جائے گا اب آپ نکلیں مزدلفا سے انشاءاللہ مزے سے دروت پڑھتے ہوئے ٹہلتے ہوئے یادیں مدینہ میں جھومتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے منا. اور اگر صبح سویرے آپری بھی کمر بستہ ہو کر نکلنا ہی ہے تو پھر بہت زیادہ رش میں آپ پھنس سکتے ہیں بعض اوقات لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں تو تھوڑا ریسٹ کر کے چلیں اب بنا پہنچنے کے بعد رمی نہ کریں رمی کا وقت شروع ضرور ہو چکا ہے لیکن رمی کا وقت مغرب تک ہے ٹھیک ہے مکرو وقت سے پہلے بھی ربی کا وقت مغرب تک ہے جلدی کس بات کی ہے آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں تھوڑا سا ریسٹ کریں اب بارہ ایک بجے جب آپ جائیں گے نا سکون سے آپ جا کے رمی کریں گے اب ہلک کروائیں اور اب اپنے مولم کو یا اس اسلامی بھائی کو جس کو آپ نے قربانی کا کہا ہے اسے فون کر دیں کہ میں نے رمی کر لی ہے میری قربانی کر دیں وہ قربانی کر دیں گے اور انشاءاللہ اللہ اب آپ احرام سے فارغ ہو جائیں گے اب چار پانچ گھنٹے لیٹ فارغ ہوں گے کچھ لوگ صبح آٹھ بجے فارغ ہو گئے ہوں گے آپ کو آ کے بتائیں گے میں نے رمی بھی کر لی قربانی بھی کر لی احرام سے بھی فارغ ہو گیا ابھی تک تم نے فارغ نہیں ہوئے تو اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم نے کوئی ایوارڈ نہیں لینا جلد بازی نہ کریں یہ پورا سفر صبر کا سفر ہے جتنا ریلیکس ہو کر آپ کام کریں گے اللہ نے چاہا آپ آسانی کے ساتھ یہ پورا سفر کر سکیں گے قربانی کے لیے ٹوکن نہیں لینا ہے یاد رکھیے گا وہاں پر قربانی کے ٹوکن ملتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے اس میں ایک پرابلم یہ ہے کئی پرابلم کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اس میں قربانی کا وقت لکھا ہوگا کہ آپ کی قربانی دس بجے کر دی جائے گی اگر بال کامل صحیح جانور بھی ہو اور دس بجے ہی قربانی بھی ہو جائے کیا پتہ میں دس بجے تک رمی کر ہی نہ سکوں رش کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں آپ آپ کی رمی سے پہلے ہی آپ کی قربانی ہو گئی لیکن قربانی تو رمی کے بعد کرنی ہے تو ٹوکن لے کر پھنسنے والی بات ہے آپ کافلے والوں کے ساتھ یا کچھ اسلامے مل کر ایک اسلامے کو نمائندہ بنا لیں کہ بھائی ہم رمی کر لیں گے آپ کو فون کر دیں گے آپ ہماری قربانی کر دینا جب قربانی ہو جائے میں بتا دینا ہم انشاءاللہ احرام اتار دیں گے تو وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا موبائل اور ایک, ایک ایکسٹرا بیٹری یہ اس دن بڑی کام آنی ہے رمی کر لی موبائل ہی بند ہو گیا اب کیسے بتاؤں کہ میری قربانی کرو قربانی ہوگی تو احرام اترے گا تو یہ ایکسٹرا بیٹری جو ہے یہ آپ کو اس وقت کام دے گی کہ بھائی میں اطلاع تو کر دوں پھر آپ کو کال بھی آنی ہے اچھا اس دن نیٹورک بھی بڑے بیزی رہتے ہیں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا کوئی بات نہیں اگر چار پانچ بجے شام کو میرا احرام اتر جائے کوئی بات نہیں جتنی دیر احرام میں رہوں گا برکتیں ملتی رہیں گی تو بہرحال یہ پورا سفر جو ہے وہ یو سمجھ لیجیے کہ صبر کا سیکھ کر جانے کا رکت کے دوران گزارنے کا سفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بالک کریم ہم سب کو یہ مبارک سفر عطا فرمائے سنتیں اور آداب پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے ساتھ یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ماشاءاللہ اللہ ہمارے شعبہ تعلیم باب المدینہ کی طرف سے ایک بڑا خوبصورت اعلان آیا ہے اپنے موبائل فون کو موسیقی اور گانے باجے سے پاک کروا کر تلاوت قرآن مجید ترجمۂ کنزولیمان نعتیں اور امیر السلت کے مدنی مذاکرے اور بیانات سے مزین کروائیں اور وہ بھی یہ سارا فی سبیل اللہ فری میں چینج کروا لیں ظہر تا اذان تشریف لائیں مکتب شعبہ تعلیم پر مکتب شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی موبائل فون میں فری آف کاسٹ ماشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہمیں ڈال کے دیں گے اللہ کرے حاجی جائیں اور یہ حاجیوں کو کچھ حج کے معاملے بھی چیزیں ڈال دیں تو اور آسانی انشاءاللہ ہو جائے گی اب ہم ہو رہے ہیں ہاضمین حج یہاں بیٹھے رہیں ہیں دس بارہ منٹ چونکہ اذان میں باقی ہیں تو اب اس تمام جو ہم نے باتیں سیکھی اس بارے میں کوئی سوال انتظامی امور کے سوال سوال ذہن میں ہو تو آپ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے سلو الحبیب